مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ اعلانات کیے گئے تھے تشہیری مدنی گلدستے چلائے گئے تھے اور اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں حج کس پر فرض ہے انشاءاللہ شاء اللہ از اس سلسلے میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ دین اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین رکن اور ایسا رکن کے جس پہ مغفرت کی بشارتیں ہیں اور اللہ رب العزت حج کرنے والے کو برکتیں اور رحمتوں کے سائے میں رکھتا ہے یہ ساری چیزیں ان اس میں بیان ہوں گی انشاء اللہ کچھ ہی دیر میں مفتی علی ازغر اتاری تشریف لائیں گے اور آپ کے اس سلسلے میں سوالات بھی لیے جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے سلسلے کی شروعات کرتے ہیں دور پاک کی فضیلت سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے حجل فراعزہ ان فنحاظ یعنی تم فرض حج کرو یہ اس کا بڑا اجر ہے من عشرینا من اجراً غزواتن اور اس کا اجر بیس غزبات کے برابر ہے جو کہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کیے جائیں و ان سولاد علیہ تا دلو ذا کل اور ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ ان سب کے برابر ہے کیا ارض کیا کیا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض حج کرو بے شک اس کا ثواب بیس غزوات میں شریک ہونے کے برابر ہے اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑنا ان کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی اہم سلسلہ ہے جس شخص کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھ پر حج فرض ہو چاہے کم لگتا ہو چاہے زیادہ لگتا ہو اس کے لیے سلسلے کا دیکھنا بہت ہی اہم ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ فرض جس پر حج ہوتا ہے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں کیا اس کے کیٹیگری ہے کیا اس کا آ, آ, وہ اس کے لیے کیا تخمینہ لگایا گیا ہے کیا اس کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں انشاءاللہ عزوجل یہ چیزیں اس سلسلے میں شامل کی جائیں گی اور کیونکہ اس میں فقی اصطلاحات بھی بیان ہوں گی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو شاید صرف سننے سے آپ کو یاد نہ رہ سکیں تو اپنے پاس آپ ڈائری اور قلم رکھ لیجیے پین رکھ لیجیے تاکہ اہم چیزیں جو ہوں وہ لکھ لیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ بھی لکھ لیں تاکہ بعد میں کسی مستند عالم دین سے اس کے بارے میں آپ رہنمائی لے سکیں سلسلے کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف جو کہ ہماری مجلس حج و عمرہ کے رکن بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں مجلس سے حج و عمرہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ان شاء اللہ از ان سے بھی رہنمائی لیں گے جی کاری صاحب جزاک اللہ خیرہ تلاوت قرآن پاک سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ کی رضا پانے اور رسول ثواب کے لیے انشاء اللہ تلاوت کلام مجید کروں گا آپ تمام بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وبارک وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات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 فَإِنَّ أَفْضَلَ مِن عَوَافَاتٍ فَٱكْرُ اللهَ فَٱكْرُ اللهَ إِنَّ ذَلِكَ مَشَأَنِ ٱلْحَضَام وَٱكْرُهُ كَمَا هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا يَنافِذُ الدُّنْيَا وَيَغْلُو فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصير مما كسبوا والله سريع الحساب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جی عبد العظیم بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وسلم <wounds> مسلم خیا خبی پچک مجھے یار با نس مدینہ قافلہ یا رب ن سنو مدینہ قافلہ جاپا Thank, you. Thank, you. Thank you. صلی اللہ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے ماہر ربی, ربی الاخر میں یہ حج کے اوپر سلسلہ کیوں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے ملک میں اس وقت حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں گورنمنٹ اسکیم کے تحت جو آشیقان رسول حج کے لیے جائیں گے ان کے لیے فارم کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے فارم جمع کیے جا رہے ہیں اور ان اللہ خوش نصیب آشیقان رسول حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے اسی سلسلے میں کچھ فرامین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلے میں شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو ایک شخص نے ارس کیا, ارس کی کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یعنی خاموشی اختیار فرمائی انہوں نے تین بار یہی کلمہ کہا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے آک کریم علی سلاۃ و السلام نے سکوت فرمایا اور پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا تھا پھر فرمایا جب تک میں جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اسی طریقے سے جامع ترمی میں ایک حدیث پاک ہے نبی رحمت شفیع امر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حج جو عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے ایک اور روایت میں آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو کی شفات کرے گا اور ایسا گناوں سے نکل جائے گا جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو حضور نبی کریم روف و رحیم علیہ سلاد و تسلیم نے فرمایا حج و عمرہ کرنے والے اللہ عز وجل کے وفد ہیں اللہ عز و جل نے انہیں بلایا یہ حاضر ہوئے انہوں نے اللہ عزہ وجل سے سوال کیا اس نے انہیں عطا کیا نبی کریم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں حج فرض جلد ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے اور ابو داوز شریف کی روایت میں ہے جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور لرز خیز روایت سنیے آک کریم علی سلاد وسلام ارشاد فرماتے ہیں تویخ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہری مانے ہوئی نہ بادشاہ ظالم نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اور جو حج کے دوران مرا اس کی کیا عظمت ہے فرمایا نبی کریم علی سلات وسلام نے جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا انتقال کر گیا قیامت تک کہ اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا ایک اور روایت میں یوں ہے نبی کریم علی سلاۃ وسلام نے فرمایا کہ حضرت دابود علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا ہر ظاہر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت فرمایا رب کریم نے ہر ظاہر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں آفیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا اس شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے فرمایا توشہ اور سواری میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حج کے فضائل اور اس کے احکام قرآن کریم فرقان حمید میں بھی بارید ہوئے احادی سے طیبہ میں بھی آئے کچھ اس میں سے عرض بھی کی ہیں مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مفتی صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کو سلسلہ کرنا ہی مفتی صاحب کو احکام حج بھی سلسلہ کرتے ہیں اور ہر سال جن دنوں میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں تقریباً دو تین سال سے تو معمول ہے مفتی صاحب کا کہ حج کس پر فرض ہے یہ سلسلہ کرتے ہیں اور یہ چودہ انتالیس سی نے جی دو ہزار اٹھارہ سی نے عیسوی کا اس وقت ہم سلسلہ کر رہے ہیں حج کے اس پر فرض مفت مرحوہ بھی کہتے ہیں اور شروعات بھی آپ ہی سے کرنی ہے کیا ارشاد فرمائیں گے <تصفح> <تصفح> الحمد للہ ابلس امداد فعزب الم شعیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروعات تو خیر ہو چکی ہے سلسلے کی جی باقاعدہ شروعات تو ایک ہو چکی ہے لیکن بہرحال آپ نے جو کرنی اصل شروعات تو وہی ہے ہمارے مجلس اجو عمرہ کے اسلام میں بھی موجود ہیں جی اور خاص طور پر آج ان کی موجودگی جو ہے وہ اس بنا پر ہے کہ جو زائرین جا رہے ہیں یعنی جنہوں نے قصد کر لیا ہے ٹھیک ہے ان کی سہولت کے لیے ہم نے ان کو بٹھایا ہے جو قصد کرنے میں ابھی شش و پنچ میں ہیں جی اس کے لیے میں حاضر ہوں ٹھیک کہ حج جو ہے فرض ہوا یا نہیں ہوا شرعی حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے حج فرض ہونے کے تعلق سے میں شرائط بھی بیان کرتا چلوں گا رفتہ رفتہ جو ہے شاید بیان ہوتی رہیں گی اور آپ کے کالز بھی جو ہے وہ شامل سے چلا ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تو, تو میرے خیال میں اگر ہم فیصل بھائی وغیرہ کاری صاحب سے شروع کر دیں جی سب سے پہلے آج سے شاید فارم شروع ہوئے بھرنا جی گورنمنٹ سطح سے تو آج گورمنٹ بینکوں میں فارم سبمٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن الحمد للہ مجلس حج عمرہ دعوت اسلامی باب المدینہ کراچی میں یہ اسلامی بھائیوں کو جو آزمین حج حج کا قصد کر بیٹھے ہیں ان کے لیے دس جنوری سے سلسلہ جاریوں و ساری ہے اور یہ باعث تاریخ تک ہمارا سلسلہ رہے گا جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے پندرہ راجیہ عمرہ کی کارکردگی بہن فرما رہے ہیں نا جی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جو ہے مثال کے طور پر وہ بابل مدین نہیں رہتا آپ کی مجلس کی جو فارم وسولی کے جو مراکز ہیں سب جگہ تو نہیں ہے جی ایسا نہیں ہے اس میں کچھ مخصوص شہر ہیں بڑے شہروں میں جی بڑے شہروں میں سلسلہ ہو رہا ہے ایک تو باب المدینہ کراچی میں ہے صحیح زمزم نگر حیدرآباد میں ہے جنیدی کابینات میں ہمارے سکھر میں ہو رہا ہے رحیم یار خان سردار آباد یعنی فیصلہ آباد میں مرکز الولیا لاہور شریف میں صحیح گجران والا راول پنڈی اور مدینہ تو ملتان شریف میں مجلس حج و عمرہ کہتی ہے کے تحت الحمد للہ حج معاونت کا سلسلہ جاری ہے تو آپ جو معاونت کر رہے ہیں آپ کے پاس لوگ آ کے کیا کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں ایک مدنی بھی ہمارے پاس الحمد الحمدللہ یہ کچھ سالوں سے سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے کہ خوش نصیب عاشقان رسول آزمین حرمین طیبین ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ فارم ہے مجلس عمران نے اس کو ترتیب دیا ہے دے یہ دے فارم جو بینک کا فارم ہے اسی کے مطابق جو اس میں ریکوائرمنٹ بینک کی ہوتی ہیں وہ ہم اس میں داخل کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس آتے ہیں فارم لے کر یہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک کرنا ہوتی ہیں ان میں آٹھ عدد تصاویر ہیں حج سائز تھری ملٹی بائی فور نیلے بیک گراؤنڈ میں دو عدد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ایک عدد وارث یعنی نومینی کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی تین عدد پاسپورٹ کے پہلے سفے کی فوٹو کاپی پاسپورٹ جو ہے آپ کے پاس وہ بیس فروری دو ہزار انیس تک اس سال ویلڈ ہونا ضروری ہے پاسپورٹ کی ویلڈیٹی کی ڈیٹ یہ ہونی چاہیے جی ہاں گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو حج پالیسی اس بار آئی ہے اس میں باقاعدہ اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ بیس فروری سن دو ہزار انیس تک ویلڈ ہونا تھا نا کہ کا بنا ہوا تو جا کے وہ پاسپورٹ دے دیتا تھا جو اس کی رسید ہے وہ لگا دیتا تھا جی یہی ہے ترکیب کے اس کی رسید ٹوکن جو ہے وہ لگائیں گے قرآن گورمنٹ سطح سے جو ہوگی وہ شناختی کارڈ پر ہوگی صحیح قرآن ہو جائے گی کیونکہ ٹوکن جب ملتا ہے تو اس کے اوپر پاسپورٹ شناختی نہیں ہے جی وہ بھی شا کارڈ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے پاسپورٹ بنوا نہیں ہے اس کے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجنٹ بنوائے وہ جو ہے وہ عام طریقے سے جو بنتا ہے سستا وہ بنوا لے یعنی وہ بنوانے کے لیے دے دے رسید سے فارم کے ساتھ لگا دے جی تو کاغذات اس کے بھرے جائیں گے جی ایکسپٹ ہیں صحیح یعنی پاسپورٹ کی رسید پہ ہمارا جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے حج فارم وہ جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے قرآن میں بھی شامل ہو جائے گا میں شامل ہو جائے گا جو سکس ہو جائے گا یعنی وہ اس کا نام آ گیا جی پھر اس کو ویلڈ جو ہے نا جو لکھا ہوا کہ بائیس فروری وہ تو پھر نیا آئے گا تو اتنا تو ایک اور بھی بات ہے کہ قرآن اندازی ہونے کے بعد بینک کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ سات دن کے اندر جو ہے پاسپورٹ جمع کروانا ہے ٹھیک ہے یہ تو پچھلے سابقہ سال تک تھا کیونکہ اس میں فاصلہ کچھ کم ہوتا تھا حج فلائٹ شیڈول کا اور جو دیگر وزارت مذہبی امور کے جو معاملات ہیں ادھر جو ہے جلدی چاہیے تھا اب تو کافی وقت ہے لیکن جس اسلامی بھائی کا پاسپورٹ 20 فروری تک ویلڈ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی ترکیب بنا لے جلدا جلدی یعنی ابھی تو یوں دیکھیں نا کہ ابھی پندرہ سے جمع ہونا شروع ہوئے ہیں فارم اور ڈبل بارہ تک چوبیس تاریخ تک جمع ہوں گے پھر چھبیس کو قرآن دازی ہوگی گیارہ دن تو یہ گئے اور اس کے بعد بھی سات دن مل رہے ہیں تو گویا کل ملا کے اٹھارہ دن بن رہے ہیں مفتی صاحب کہ اٹھارہ دن کے پروسیز میں اگر وہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ساری ترکیب بن ارجنٹ پاسپورٹ کی ترکیب سات دن کے اندر ہے سات سے آٹھ دن اور جو نارمل فیس بھر کر ترکیب بنا رہے ہیں جی وہ پندرہ دن کے اندر اندر ملے گا ٹھیک میں نے خود اپنا رینیو کروایا ابھی ایک مہینے پندرہ دن میں پندرہ دن اس کی ڈیٹ یہ ورکنگ ڈیز اس میں شامل ہے پندرہ ورکنگ تو اگر نارمل بھی بنوائیں گے تو بھی امید ہے کہ آ جائے گا اور ارجنٹ بنوا لیں تو ارجنٹ بنوانا ضروری نہیں ہے جی تقریباً روپے کا فرق ہے اس میں تین ہزار کا تین کا فرق. اچھا چھ ہزار روپے فیس ہزار روپے نارمل کی تین ہزار روپے فیس تو آپ کے پاس جو آئیں گے لوگ جو ان کو فارم میں ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ ان کے بارے میں رہنمائی کریں گے یہ جی چیزیں لے کر آئیں اور وہ سب چیزیں تیار کرنے کے بعد ان کا پیپر آپ ان کے ڈاکومنٹ آپ تیار کر لیں گے جی کتنی فیس لیں گے پھر آپ اس کی الحمدللہ دعوت اسلامی یہ جو معاونت کا سلسلہ ہے اس کو فری آف کاسٹ کر رہی ہے اور یہ ایک اچھی فیسلٹی فراہم کر رہی ہے دعوت اسلامی کی مجلی سے حج و عمرہ کہ آشقا رسول عظمین نے ہر مہینے طیب کی اچھی انداز پر جو ہے خدمت کی جا سکے ان کی برکتیں مل جائیں ان کی دعائیں مل جائیں ہمیں یعنی وداؤٹ کسی اینی کاسٹ کر رہی ہے دعوت ہے بینک میں جو فارم بھروائے جائیں گے وہ لوگوں کو خود جانا ہوگا یا آپ کا کوئی نمائندہ جائے گا اس میں ترکیب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ فارم ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں ہم اپنا ایک سافٹ ویئر ہے اس پر گروپ پورا کریٹ کرتے ہیں ایک گروپ دو سے لے کر چودہ افراد تک کا ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گروپ ہمارا جو ہے وہ آٹھ سے دس یا دس سے بارہ تک کا بنے بعد میں پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے فلاں گروپ کے اندر ہی میرا عزیز ہے دوست ہے اس کو اس میں ایڈ کر دیں تو کچھ گنجائش رکھتے ہوئے پھر ایک اس میں کمبینیشن بھی ہوتا ہے اسلامی بہنیں بھی ہیں اسلامی بھائی بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سارے بوڑھے ایک ساتھ نہ ہوں جی اس کا خیال رکھتے ہوں گے جی اس کا خیال افراد ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں جی اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان اور علاقہ یعنی yani جتنی ممالت ان میں پائے جائے جتنی قربت پائے جائے اس حساب سے جو ہے ترتیب ان کی آپس میں ذہنی ہمارے فارم جمع کروانے جانا پڑے گا ان کو جی ایسا نہیں ہے ہم گروپ بنا لیتے ہیں گروپ بنانے کے بعد کچھ سلیکٹڈ ہمارے بینک ہیں ان بینک میں ہم خود جو ہے یہ پورا گروپ بنانے کے بعد ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں وہ ایز اٹ از اسی گروپ کو اسی انداز پر گورمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے موہرا کی اس پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کی ترکیب اس طرح سے ہے یعنی خود آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جمع کرا دیں گے اس کا فارم یہی ہوگا نمبر پھر وہ بینک سے کال آئے گی جن صاحب نے جمع کروا ہے ان کو کال آئے گی اور بینک والے اپنا مکمل طریقہ کار بتائیں گے کہ پی آرڈر کی ترکیب کیا کس ٹائٹل سے ہوگی جیسے کہ کے طور پہلی دفعہ جو آپ جمع کروائیں گے آپ پے آرڈر وصول نہیں کرتے نہیں ہم پیسے کا لین دین جو ہے وہ سارا بینک کے طریقہ کار کے مطابق بینک پہ ہی ہوتا ہے آپ کے پاس نہ کچھ چیک جمع ہوں گے نہ پے جمع ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا صحیح ایک عام آدمی جو ہے مثال طور پر وہ کسی سے شہر میں رہتا ہے یا دعوت اسلامی کے تحت فارم جمع کرنے اور گروپ بنانے کے جو ہے وہ ترکیب نہیں ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا کرے گا اس میں ہمارے ذمہ داران نے دعوت اسلامی تو یہ ترکیب بنا لیں میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ اپنے علاقے میں جو اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنائیں ان کے ساتھ مل کر کسی بھی بینک سے جس کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے فارم سبمٹ کرنے کی تو ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور وہ پورا ایک گروپ بنا لیں گروپ بنانے کے بعد جو ہے وہ جب کامیاب ہو جائیں تو ہمیں دے دیں اصل تو گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور عام جو محبین ہے دعوت اسلامی بہت کے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے میں آپ سرچ کروں کہ سفر جو ہے نا سفر کے اندر اگر آپ کو ساتھی ایسا مل گیا جو آپ کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا آپ کا ہم خیال نہیں ہے تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے صحیح بات تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم خیال لوگ ہم مزاج لوگ ہم مشرب لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ گروپ بنا کے ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کسی قسم کی جو ہے بدمزگی کے امکانات نہیں ہوتے وہاں تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پردے کے تعلق سے ہوتا ہے <coughs> کہ جب ہم مزاج لوگ نہیں ہیں تو وہ کمپرومائز کا موڈ نہیں رکھتے مثال کے طور پر جو ہے وہ سمجھدار لوگ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ لیڈیز کو الگ کر دیتے ہیں مردوں کو الگ کر دیتے ہیں ہم مزاج نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے کیسے کریں گے کافی مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر بھی جا کے باقاعدہ کوئی گائیڈ نہیں ہوتے اور گروپ لیڈر بھی بس بنا تو دیا جاتا ہے لیکن بس وہی کھانا پوری ہوتی ہے ورنہ گروپ لیڈر کو ٹرینڈ تھوڑی ہوتا ہے نہ کوئی شرائط ہیں کہ جناب اس شرائط پہ جو آدمی پورا اترے گا وہ گروپ لیڈر ہوگا ایسا بھی نہیں ہے میرا سوال یہ تھا کہ ایک عام آدمی جب اس کو فارم بھروانا ہے وہ بینک میں ڈائریکٹ جائے گا بالکل عام تو جو ہے تو جو ہے اکیلے بھی جا سکتے ہیں فارم گا. لے کر آئے گا ہاں وہ فارم لے کر آئے گا اور بینک والے پھر وہ گروپ کریٹ کرتے ہیں اب ان کا جو فارم اس کے ہاتھ میں دیں گے یا وہیں بٹھا کے یہ چیزیں لے کے جائیں گے جو ہم نے ان کو ہے تو یہ چیزیں لے کے وہاں بینک میں بھی ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے کہ ٹوینٹی فور سے پہلے پہلے وہ جمع کرنے جائیں گے بینک کے جو امپلائی ہوں گے وہ ان کو فارم فل اپ سارا وہ کریں گے وہیں بیٹھ کے اس کو فارم فل کرنا پڑے کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آسانی ہوگی اور جی جی پھر وہ, یعنی وہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں جیسے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں پھر وزارت آج کی جی ویب سائٹ پر بینک جو ہے اپلوڈ کرے گا اس کا ڈیٹا جی بالکل پھر وہ شخص جو ہے وہ پیسے کب جمع کروائے گا وہ چاہے تو وہیں سے پوچھ لے کہ جس بینک سے جمع کر رہا ہے تو وہ ڈرافٹ اسی نام سے اس ٹائٹل سے بنا دے سیم ڈے جمع کرا دے دوسرے دن جمع جیسے اس کو سہولت ٹوینٹی سے پہلے پہلے جمع کرا دیں یعنی کاغذات اور رقم جمع کروانے میں گیپ آ سکتا ہے بالکل آ سکتا ہے اچھا یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب اس کا ریکارڈ میں یہ چیز آ جائے گی کہ اپلوڈ نہیں کرے گا اچھا فارم اپنے سبمٹ کر لے گا جب اس کو ڈرافٹ دیں گے پھر وہ اپلوڈ کرے گا تو ہر کوئی آگے فارم ہی سبمٹ کر لے دا دا دا گا صحیح نہیں کرے گا ایک پیکج کا بھی آپ بتایا گئے جی پیکج جی جی جی بنایا ہم نے جو عمرہ سے متعلق اس کی خدمات سے متعلق بہت مختصر کر کے بنا چلتے ہیں اس کی طرف وہ دیکھتے ہیں سلحیب صلوال آجیوں, آجیوں کے آجی بن جی رہے ہیں, ہیں, ہیں کافلے آخر پھر, آخر آخر یا نبی یا نبی نبی پھر نظر نبی محظم پھر محظم پھر میں گئے حج کے مناظر الحمد عزوجل دعوت اسلامی کی مجلس حج عمرہ سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی گورنمنٹ حج اسکیم میں آج مین حج کی خیر خواہ کرتے ہوئے عاشقہ رسول کے مدنی قافلے برائے حج کی ترکیب بنا رہی ہے خواہش مند عشقہ رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور پاکستان بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز پر رابطہ کر سکتے ہیں اور جو اسلام بھائی جو عاشقان رسول یا مدنی چینل کے ناظرین بینک کے ذریعے ڈائریکٹ مطلب وہاں فارم سبمٹ کرنا چاہتے ہیں جمع کرانا چاہتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں اور مجلس حج عمرہ کے تحت اگر وہ جانا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت تو بھی یہ چیزیں اپنے ساتھ لیتے آئیں آٹھ عدد تصویر جس کا بیک گراؤنڈ بلو ہو اور جو کہ تین بائی چار کی ہو دو عدد شناختی کارڈ کی کاپی جو ویلڈ ہو اسی طرح ایک عدد وارث یعنی نامنی کی آئی ڈی کارڈ یعنی شناختی کارڈ کی کاپی اور تین عدد پاسپورٹ کے پہلے صفحے کی کاپی لیتے ہیں تین عدد پاسپورٹ کے فرنٹ پیج کی پہلے صفحے کی تین کاپی کے ہیں اور یہ پاسپورٹ بیس فروری دو ہزار انیس تک ویلڈ ہونا چاہیے اور فارم جمع کرانے کے اوقات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بائیس جنوری تک ہیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور رات تقریباً گیارہ بجے تک یہ سلسلہ ہوتا ہے آپ کوشش فرمائیں اگر دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے تحت اسلام بائیو کے ساتھ آشیقان رسول کے ساتھ حج کے قافلے میں جانا چاہتے ہیں گورنمنٹ اسکیم کے تحت تو عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فرسٹ فلور پر رابطہ فرمائیں یا کیلا حج چند جو ہے ہائی لائٹ جھلکیاں دکھائی ہیں مزید حج مجھے حج و عمرہ کی خدمات کی آپ کی قوز کی طرف بڑھیں گے اس سے آپ لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف چلتے ہیں مدانی چینل کے ناظرین کی جی پہلی کال میں نام دیجیے رضا محمد ہے میں سرزان آباد بات کر رہا ہوں میرا مشکل صاحب سے یہ سوال ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے کتنا نصاب ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی مختلف پہلا ہی سوال جو ہے وہ حج فرض ہونے کے لیے کتنا نصاب ہونا چاہیے سب سے پہلے تو میں یہ آزاد کر دوں کہ حج فرض ہونے کے لیے چھ شرائط فی زمانہ ایسی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے دی. مسلمان ہونا کوئی دار بہار میں رہتا ہے تو یہ جانتا ہو کہ حج فرض ہے ٹھیک ہے نمبر تین بالغ ہونا دی. جو بالغ نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر اس نے زمانہ نابالغی میں حج کیا ہے تو وہ نہ کافی ہوگا ٹھیک بالغ ہونے کے بعد شرائط پائے گئے تو اس پر حج فرض ہوگا ٹھیک جو نابالغی میں حج کیا اس پر سواب تو ملے گا پھر ٹھیک ہے ہونا چوتھی شرط ہے انے آدمی اگر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے پاگل ہو جاتا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا جبکہ زمانہ صحت کے اندر بھی فرض نہ رہا ہو ٹھیک جب وہ صحت مند تھا جب اس وقت فرض نہیں تھا عقل چلی گئی پھر مال آیا اب وہ پاگل ہے ٹھیک ہے تو حج فرض نہیں ہوگا پانچویں شرط یہ ہے کہ تندرست ہو اب تندرست ہم رات یہ نہیں کسی کو اگر بخار ہے یا نزلہ زکام ہے تو وہ بخار اور نزلہ زکام کی وجہ سے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے یا معیار کچھ معیار کچھ ہو رہا تندرست ایک تو یہ کہ ایک شخص پوری عمر میں اس کے پاس شرائط نہیں پائی گئی جب وہ عمر کے کسی حصے میں نابینا ہو گیا آنکھیں چلی گئیں <coughs> اس کے بعد جو ہے شرائط پائی گئیں ٹھیک ہے تو جو نابینا ہوتا ہے نابینا پر حج فرض نہیں ہے ٹھیک تندرستی کے تعلق سے یہ بات آئی ठीक. اسی طریقے سے کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے <coughs> اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا صحیح. اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب از خود سواری پر بھی نہیں چڑھ سکتا ٹھیک ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہوگا ٹھیک کوئی شخص جو ہے وہ اپاہج ہو یعنی اس کے ٹانگیں نہ ہوں یا ایک ٹانگ نہ ہو معذور ہے یا فالج زدہ ہو تو اس پر جو ہے وہ حج فرض نہیں ہوگا اگر کوئی نابینا حج کر لیتا ہے تو بہرحال حج کا ثواب پائے گا اور حج اس کا ادا ہو جائے گا ٹھیک اور بڑا ہی اہم مسئلہ میں عرض کر دوں کہ وہ شخص جس کے پاس مالی استطاعت نہیں تھی جی اور اس نے حج کر لیا جی بعد میں مالی استطاعت آئی ٹھیک جی ہے بعد میں وہ مالدار ہو گیا صحیح تو اگر تو جو اس نے حج کیا تھا وہ خاص نفل کی نیت سے کیا تھا ٹھیک جی ہے کہ میں نفل حج کر رہا ہوں ٹھیک جی ہے تب تو وہ فرض حج ادا نہیں ہوا صحیح اگر اس نے تین صورتیں بنتی ایک صورت میں نے بیان کی ٹھیک جی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ خاص اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں تب بھی فرض ادا ہو جائے گا ٹھیک یا اس نے متلقن یہ نیت کی کہ میں حج ادا کر رہا ہوں نفل اور فرض اس کا کوئی اس کا تصور ذہن میں دا نہیں دا تھا تب بھی اس کا فرض حج ادا ہو گیا اور بعد میں اگر مالی استطاعت آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ حج کرے گا ٹھیک تو اس نے پہلے حج کیا وہ کافی ہوگا ٹھیک پانچویں شرط ہے مالی استطاعت پانچویں تو تندرست ہونا ہوگی چھٹی پہلی اسلام دوسری دار کے تعلق سے تیسری جی بلوگ چوتھی عکل ہونا پانچویں تندرست ہونا جی چھٹی جو ہے وہ جی مالی استطاعت جی اسی کے بارے میں سوال آیا تھا جی مالی استطاعت جو ہے وہ جی زکوٰۃ کی طرح یا صدقہ فطر کی طرح جی اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے ٹھیک کہ جناب اتنے پیسے ہوں گے تو حج فرض ہوگا اتنے نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا ٹھیک داروں مدار اس بات پر ہے کہ حج کتنے پیسوں میں ہوتا ہے صحیح بھی ایک زمانہ <coughs> ہوگا کہ ایک لاکھ روپے میں ہوتا ہوگا صحیح اب ایسا دور نہیں ہے ٹھیک ہے اب گورنمنٹ نے جو کم سے کم رقم جاری کی ہے وہ ہے دو لاکھ اسی ہزار روپئے دو, ستر, دو ست ستر ہزار روپے کم سے کم کراچی اور سکر وغیرہ کے لیے وداؤٹ قربانی ود قربانی قربانی کے چار سو ریال کم از کم ہوں گے تیرہ ہزار بارہ ہزار روپے تقریباً یہ ہو گئے اور گورنمنٹ سکیم میں کھانا ہوتا ہے انکلوڈ اچھا ریاش انکلوڈ ایک دو سال سے کھانا شروع ہوا فوڈ مسٹ ہوگا اچھا پرائیویٹ میں بھی مسٹ ہوگیا گورنمنٹ نے لاگو کر دیا ٹھیک ہے فوڈ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ دو لاکھ نبے ہزار کم از کم تو چاہیے کم از کم لازمی طور پر ایک تو یہ رقم پھر فقہ کرام نے ہر شخص کی ضروریات کا یہ بھی خیال رکھا ہے کہ اس کے پیچھے اتنی رقم بھی ہو کہ اس کے گھر والے اس کے غیر موجودگی میں کھانا پینا کر سکیں ٹھیک ہے اپنی ضروریات جو ہیں بنیادی اس کے لیے بھی اخراجات ہوں یعنی گھر کی ضروریات زندگی جو وہ بھی موجود گھر کی ضروری ضروریات زندگی ٹھیک ہے ضروری ٹھیک ہے تو ورنہ ضروریات زندگی تو ایک عام لفظ ہے بہت ساری چیزیں سمجھی جاتی ہیں تو اگر کسی کے پاس ذاتی حیثیت میں اپنی ملکیت میں اتنے پیسے ہیں اس پر حج فرض ہو جائے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس اتنی مالیت ہوتی ہے جی یعنی زائد از ضرور وہ سے فارغ ہو جی حجات اصلیت سے فارغ ہو ٹھیک مطلب قرضہ نہ ہو قرضے سے نکال کر مثال کے طور پر عورت کے جو زیورات ہیں جی یہ ضروریات زندگی میں نہیں ہے یہ زینت میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو بعض اوقات عورت پر جو ہے وہ اتنے زیورات ہوتے ہیں کچھ اس کے پیسے جمع ہو چکے ہوتے ہیں اس پر حج فرد ہو جاتا ہے شور پر نہیں ہوتا ایسے ہی تو ہر شخص کی انفرادی حیثیت کا اعتبار ہے ٹھیک کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ کو دیکھا جائے گا بعض اوقات بیٹے پر فرض ہو جاتا ہے باپ پر فرض نہیں ہوتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے کیسے چلے جائیں ماں باپ کے بغیر नहीं. حالانکہ ان کی مالی حیثیت کے اعتبار سے آج فرض ہو گیا تو ان کو جانا پڑے گا کیونکہ حج کا معاملہ انفرادی ہے کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے صحیح. کہ جب اس پر فرض ہوگا تب آپ پر فرض ہوگا ठीक. ایسا نہیں ہے تو مالی حیثیت کے تعلق سے دو چیزیں میں نے عرض کی <تصفح> ایک تو یہ ہے کہ جو ضروری اخراجات بن رہے ہوں اب گورنمنٹ اسکیم جو ہوتی ہے گورنمنٹ اسکیم کا دار و ہوتا ہے قرآن سے جی کئی ایسے لوگ نے دیکھے ہیں جنہوں نے دو دو دفعہ بھروائے فارم نام نہیں آیا جی تو اب اگر گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں آتا تو مایوس ہو کر نہیں بیٹھا جائے گا <تصفح> بلکہ پرائیویٹ اسکیم میں جانے کے پیسے ہیں تو پھر پرائیویٹ اسکیم میں کوشش <تصال> کرنا یہ فرض ہوگا اور پرائیویٹ اسکیم کے جو اخراجات ہیں وہ کم و بیش جو ہیں وہ ساڑھے چار لاکھ روپے پچھلے سال تھے کم از کم ساڑھے چار سو چار سے سو چار تو میں نے دفعہ جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے تقریبا جو ہم نے ابھی معلومات کی ہیں تازہ تازہ پانچ لاکھ سم سے شروع ہوگا ساڑھے چار سے اسٹارٹ سمجھ لیں چھ لاکھ تک جائے گا اب ساڑھے چار سے پانچ تک پچھلے سال اکانومی پیکج تھے اور پانچ سے اوپر والے تھوڑے سے بوفے والے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جناب بوفے ہوتا ہے اور چھ سے اوپر تو پھر لگژری پیکج آ جاتے ہیں تو بہرحال جو بھی ریٹ سامنے آئیں جو پرائیویٹ اسکیم والے ہوں پرائیویٹ اسکیم کے جو بھی اخراجات بنتے ہیں ان اخراجات کو کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ گورنمنٹ اسکیم کا نام نہیں بھی آیا تب بھی وہ پرائیویٹ اسکیم سے جانے کی صحیح کرے گا پوری کوشش کرے گا اور یہ کوشش کرنا ضروری ہوگا اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہج کے اخراجات ہوتے ہیں نا بھائی وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو گورنمنٹ کو دے ہے یہی اخراجات ہیں جی ظاہر بات ہے اس کو تو چار جوڑے بھی رکھنے پڑیں گے جوتے بھی رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے نا اگر ٹھنڈا موسم ٹھنڈا موسم ہو سکتا ہے دفعہ ٹھنڈا موسم میں کچھ جرسی بھی رکھنی پڑے گی تو جو بہت ضروری لے جانے کا سامان ہے اس کی استطاعت بھی اس کے پاس ہونی چاہیے اسی طریقے سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کہنے کے تو پیسے ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں ہے رولنگ میں کاروباری رولنگ کاروباری آدمی کے تو ہاتھ میں جیب میں پیسے ہوتے نہیں ہیں نارملی تو داروں مدار اس بات پر ہے کہ حج جتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے جو مالی شرائط ہیں دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ وہ پائے جا رہی یا نہیں پائے جا رہی ہاتھ میں ہونا حج فرض ہونے کے لیے شرط نہیں ہے یعنی ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے نہیں ایک آدمی نے مار خرید کر رکھا ہوا ہے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قابل واپسی بھی ہے مطلب واپسی بھی مل سکتا ہے تو معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے پیسوں کا انتظام کرے گا اور بعض کاروباری لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مارکیٹ میں اچھی ڈیل آ جائے تو لاکھوں روپے کا انتظام کر لیں گے اس ڈیل کے لیے فائدہ ہو جائے گا لیکن جو ہے وہ حج کے لیے انتظام کرنے کا کہیں تو کہتے بڑا مشکل ہے جناب اتنی رائے ضرور ہے کہ اتنا سازو سامان جس کے ذریعے حج سے آنے کے بعد کاروبار چل سکے جی وہ باقی رہے جی وہ بیچنا ضروری نہیں ہے جی وہ باقی رہے اتنا کہ جس سے حج کے آنے کے بعد کاروبار چل سکے تو یہ مالی شرائط جو ہے اس کے تعلق سے میں نے چھ چیزیں بیان کی ساتوی جو چیز ہے اج فرض ہونے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شرائط کا اپنے وقت میں پایا جانا مثال کے طور پر حج جو ہے وہ حج کے جو فارم ہے وہ آج سے بننا شروع ہوئے दे تو کل کا دن گزرا ہے کسی کے پاس ایسا تھا کہ بارہ بجے تک تو شرائط پائی گئی مثلا جی پھر اس نے جو ہے وہ کیا کہ پیسے تھے کرایہ پر رہتا تھا اپنا گھر خرید لیا صحیح اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کی تاریخ میں پیسے نہیں آج کی تاریخ میں پیسے نہیں اس کے پاس تو فکا اکرام نے پہلے تو یہ بیان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو حج کے تین مہینے ہوتے ہیں یعنی دو مہینے تو پورے اور ہم نے کہ دس دن हुँ. شوال زکادہ اور ذوالحجہ تو ان مہینوں کے اندر شرائط پائے جائیں ٹھیک ہے پھر جب اسلام پھیلتا گیا اور دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے پھر فقہ کرام نے یہ بیان کیا کہ جن علاقوں سے قافلے جب روانہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان دنوں میں شرائط پائے جانے کا اعتبار ہوگا صحیح. اب ہمارے ہاں کافلے جب روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت جانے کے امکانات نہیں ہوتے ٹھیک اس وقت وہ پروسیجر بند ہو چکا ہوتا ہے جو مواقع ہوتے ہیں وہ یہ مواقع ہیں جو آج کل ہیں ٹھیک ہے اسی لیے آج ہم کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ آگاہی کا موقع ہے اور اگر کسی کی توجہ نہیں ہے تو اس کی توجہ جائے اور وہ جو ہے وہ آج کی تیاری شروع کرے تو وہ مواقع کسی بھی ملک کے اندر اچھا ہر ملک کے اندر ڈفرینٹ مواقع ہوتے ہیں ٹھیک ہے عرب شریف میں ہو سکتا ہے شوال تک موقع ہو صحیح جو دیگر ممالک ہیں یو کے وغیرہ ہو سکتا ہے وہاں نظام کچھ اور ہو ठीक. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گورمنٹ اسکیم آتی ہے وہ بند ہوتی ہے پھر پرائیویٹ اسکیم آتی ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے ठीक. پھر جب وہ تاریخ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی اور موقع نہیں رہتا ठीक. تو جب مواقع ہوں ان مواقع میں شرائط کسی پر پائے جاتی ہے ठीक. اس کے لیے حج پر جانے کی کوشش کرنا ضروری ہے ठीक. بعض اوقات بعض سالوں میں ایسا رہا ہے کہ <coughs> سفارت خانے کی طرف سے امید ہوتی تھی کہ جناب خصوصی جو ہے نا وہ ویزے جاری کیے آخری, آخری, آخری ایام میں ایک دو سالوں میں ایسا ہوا ہے بہت سارے لوگ گئے ہیں کسی پر حج فرض ہے تو وہ ان ذرائع کو بھی اختیار کرے جبکہ حلال طریقے سے میسر ہوں صحیح یا شریر رہنمائی لے جائے کہ یہ طریقہ جو ہے کس طرح کا ہے یہ تو تھی حج فرد ہونے کی شرائط ٹھیک ہے اب اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ حج فرض ہو گیا ٹھیک ہے مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے اس پر حج فرض ہو گیا جی لیکن اس کے ساتھ محرم نہیں ہے یا وہ خاتون عدت میں ہے ٹھیک تو اس کے لیے حج پر جانا واجب نہیں ہے ٹھیک اس خاتون کے لیے اس خاتون کے لیے ٹھیک ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر حج فرض ہو چکا تھا جی حج فرض ہونے کے بعد وہ بوڑھا ہو گیا یا نابینا ہو گیا ہے ٹھیک ہے بوڑھا بھی اتنا کہ خود سواری بنا سوار ہو سکتا ہو ٹھیک یا نابینا ہو گیا ہے عورت تو انتظار کرے گی محرم کا اور اگر وہ محرم کا خرچہ اٹھا سکتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ محرم کے خرچے کا بھی انتظام کرے ٹھیک تو وہ تو انتظار کرے گی یا اہتمام کرے گی ساتھ لے جانے کا ٹھیک ہے لیکن جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو جا ہی نہیں سکتے ان کے لیے سفر کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو یہ اپنے پار اپنی طرف سے کسی اور کو حجے بدل کے لیے بھیجیں گے ٹھیک ہے اسے دو سوالات میرے پاس بھی آپ کی ریلیٹڈ اور ہمارے پاس جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کی بھی کافی کال ہے ایک تو کہ آپ نے جو تجارت کے حوالے سے فرمایا تو اس میں جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو مشینیں ہوتی ہیں کارخانہ وغیرہ فیکٹری ہے یا چھوٹی سی بھی دکان ہے تو اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو بطور آلے کے استعمال ہوتی ہیں کیا ان کی ویلو کبھی اعتبار ہوگا دیکھیں حاجات میں شمار کیا ویسے کرام نے ٹھیک ہے کو ٹھیک ہے آلات دیکھے جاتے ہیں کتنے زیادہ है. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ حالات سے کام چل سکتا ہے کچھ زائد ہو صحیح اس میں پھر شرعی رہنمائی لے لیا جو کیفیت ہو دوسری بات یہ مختلف محرم کا جو آپ نے فرمایا کہ خاتون جو ہے وہ محرم ہی کے ساتھ جائے گی تو اب محرم صرف بھائی یا بیٹا ہوگا یا اس کی کچھ تفصیل ہے محرم تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا نسبی محرم نسبی جس سے نصب پتا لوگ نسب سے محرم بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ اولاد آ گئی ماں باپ آ گئے ٹھیک ہے بھائی بہن آ گئے بھائی بہن ہو گئے بھائی بہن کے لیے بہن بھائی کے لیے ٹھیک ہے دوسرا محرم جو ہے وہ بنتا ہے سسرالی تعلق سے ٹھیک ہے سسر جو ہے وہ عورت کا محرم بن جاتا ہے ٹھیک ہے محرم کا تیسرا جو سبب ہے وہ ہے رضاعت دودھ کے رشتے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو دودھ کے رشتے کی وجہ سے جو ہے محرم بن جاتا ہے جو वो. نسبی محرم ہے یہ تو امن ہی امن والا محرم ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی فتنے کا اعتماد نہیں ہوتا لیکن جوان عورت جو ہے وہ سسر کے ساتھ جانے سے احتراج کرے اگر حج فرض ہو گیا ہے اور سسر ہی ساتھ جا رہا ہے تو پھر کوشش یہ کرے کہ شیئرنگ کا انتظام کرے ٹھیک یعنی ایک کمرے میں نہ رہے دوسری قسم جائے محرم کی ایک کمرے میں نہ رہے عورتیں الگ ہو عورتوں کے ساتھ رہے مرد الگ ہو مردوں کے ساتھ رہے جو رضائی محرم ہوتا ہے وہ بھی محرم تو ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ اس درجے کا محرم نہیں ہوتا کہ اس پر اطمینان کیا جائے ٹھیک ہے سب کا ٹھیک ہے اب یہ تو مسئلہ وہاں درپیش ہوگا کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ صورت ہے اب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے پھر اس معاملے دیکھا جائے گا आ, شوہر جو ہے وہ مہارم میں شمار نہیں ہوتا اس کا ٹھیک ہے شوہر کا شمار محارم میں نہیں ہوتا محارم میں نہیں ہوتا لیکن ہوتا یہی وجہ ہے کہ جب طلاق دے دے وہ بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے صحیح محرم تو وہ ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے نکاح حرام ہو اور اس کے خاص پردے کے کام ہوتے ہیں جی شوہر محرم سے ایک ادوار سے ایک درجہ آگے ہے ٹھیک ہے اور ایک اعتبار سے ایک درجہ پیچھے ہے ٹھیک ہے جب نکاح ہو جاتا ہے تو عورت کا جو سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے وہ سے ہوتا ہے صحیح یہاں تک کہ شوہر کی جو اطاعت ہے عورت کے لیے وہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر دیا رکھتی ہے ٹھیک ہے لیکن اشتلاحن جو ایک ڈیفینیشن ہے جی اس کے اعتبار سے شوہر کو محرم نہیں کہیں گے کچھ اور کہیں گے شوہر کہیں گے شوہر کہیں گے ٹھیک ہے جی کالس کی طرف بڑے کچھ کاز ایک ساتھ لے لوں دو تین چار بالکل ٹھیک ہے کال دیجیے جی میرا یہ سوال ہے میں ارب عمارت میں کام کرتا ہوں تو ابھی مجھے چھٹی نہیں ملی پاکستان और کر اپلیکیشن دینے के लिए پاسپورٹ جمع کروانے کے کی لیے کیوں کہ حج کے لیے پاسپورٹ جمع کرانا پڑتا ہے پانچ چھ مہینے پہلے دوسرا میرا جو یہاں پہ کام کرتا ہوں کمپنی مجھے چھٹی نہیں دی جانے کے لیے تو کیا کرنا چاہیے حج کرنے کی افتار رکھتا ہوں میں بھی ٹھیک ہے جی آپ کا جواب دیتے جی میں حاضی محمد زبید شدید بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے سر میرا سوال یہ تھا کہ میں حجبل کا ارادہ رکھتا ہوں کی طرف سے حج کرنے کا تو اس کے متعلق کیا ہوتا میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی ابھی اس کا بھی جواب لیتے مجھ سے اگلی کال دیجیے اس سلسلے میں آج کس پر فرض ہے اس میں سوال آج یہ ہے کہ جس کے پاس دو لاکھ روپے اپنے پاس ہوں اور اس میں تیسری کمیٹی یعنی ایک لاکھ روپے والی شروع کی ہوئی ہو تو کیا اس پر حج فرض ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجئے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب سعودیہ میں مقیم تھے اور میں تقریباً چودہ سال کی عمر میں وہاں گیا تو وہ مجھے حج پہ لے گئے تھے اپنے ساتھ اس سال تو سوال یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ارکان میں باقی ارکان شامل تھا لیکن کنکریا وغیرہ میں میں نے نہیں ماری تو کیا اس طرح حج ہوا یا نہیں ٹھیک ہے آخری سوال سے شروع کر لیتے ہیں چودہ سال کی عمر میں یہ گئے جی چودہ سال کی عمر ان کے بالکل وہاں کام کرتے کنکریاں نہیں ماری ہیں انہوں نے چودہ سال کی عمر میں یہ بالک تھے یا نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کو ڈپینڈ اس بات پر کرتا ہے اگر یہ بالک تھے تو حج ادا ہو گیا ٹھیک ہے کنکریاں مارنا جو ہے وہ حج کے واجبات میں سے ہے ٹھیک ہے کنکریاں نہ مارنے کی وجہ سے دم ان پر لازم ہوگا لیکن جو حج کے فرائض ہیں وہ ادا ہو گئے تو حج ادا ہو جائے گا ابھی نے چاہے جتنا بھی عرصہ ہو گیا ہو. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر کسی کی عمر پندرہ سال ہو گئی ہو تو بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوں یا نہ ہوں وہ شخص بالغ ہی ہوگا تو لیکن اگر پندرہ سال اسلامی حساب سے عمر بھی نہیں ہوئی تھی اور بلوگت کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے تو بالغ نہیں ہوگا آدمی اور جو نابالغی میں حج کیا جائے وہ حج ادا یوں ان معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ ایک نیک عمل ہے فرض ادا نہیں ہوگا اور وہ مطلب کہ موقع قبولیت رکھتا ہے لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا نابالغی میں کیے ہوئے حج کی بنا پر اب اگر دوبارہ استطاط ہوتی ہے شرائط پائے جاتی ہیں تو ان کو حج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ دو لاکھ روپے پاس ہیں ایک لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے थीक. تو دیکھیں کمیٹی تو ڈلتی ہے قسطوں میں थीक. یعنی اگر ایک لاکھ کی کمیٹی ایک سال کی ہے تو ایک سال میں آپ ایک لاکھ روپے ڈال پائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے دو قسطیں بھری ہیں تو دس ہزار روپے بھر رہے ہیں تو بیس ہزار روپے آپ نے ڈالے ہوں گے تین قسطیں تیس ہزار ڈالے ہوں گے تو کمیٹی میں جو پیسے آپ جتنے آپ کے ڈلتے ہیں وہ آپ کی رقم ہوگی اگر کسی کی پہلے کمیٹی نکلاتی آتی ہے تو بھئی پہلی کمیٹی میں پہلی قسط تو ان کی ہے ٹھیک ہے دس ہزار دس لیکن جو بقیا رقم ہے وہ لوگوں کی ہے نبے ہزار جو ہے وہ ادھار جو ادھار ہیں تو وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مالی استطاط کے اندر حج فرض ہونے کے تعلق سے اس بات کو دیکھنا ہے کہ قرض کو نکال کر کیا بچتا ہے دوسروں کی رقم تھی وہ تو اس کو نکال کر جو باقی بچا وہ ناکافی ہے ہاں اگر کوئی جانا چاہتا ہے اس رقم سے حج کرنے کے لیے تو وہ جا سکتا ہے بار لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ قرض لے کر حج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہاں پر دو معاملات ہیں ایک ہے سوال کرنا اور ایک ہے قرض لے کر حج کو جانا ٹھیک سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جی ہمیں سپانسر کر دیں ہمیں حج پر بھیج دیں ہم آپ کے احسان مند ہوں گے یہ سوال کرنا ہے ٹھیک اور سوال کرنا حلال نہیں ہے حج حج سوال نہیں. کرنا بہت ہی ضروری مواقع پر حلال ہے ٹھیک ہے یعنی مسکین کے لیے سوال حلال ہے थी. اب مسکین کی تعریف کیا ہے کہ جس کے پاس کھانے کے ایک وقت کے علاوہ اگلے وقت کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں جو تن پر کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے نہ ہوں وہ مسکین ہوتا ہے یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس سے بھی नहीं. نیچے ایک اور پٹی ہے اسے مسکین کہتے ہیں اس کے لیے تو سوال حلال ہے थी. لیکن اس کے علاوہ سوال حلال نہیں ہے سوال کی مذمت بیان کی گئی ہے سوال مانگ کرنے والا بھکاری شمار کیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی ذلت پر پیش کرتا ہے اور لوگوں کے تعلق سے بھی مختلف باتیں بنواتا ہے تو جب آپ پر حج فرض نہیں ہے تو پھر آپ سوال کیوں کر رہے ہیں فرض بھی ہو تب بھی تو حلال نہیں ہے کہ آپ سوال کر کر جائیں گے تب بھی تو حلال نہیں ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ کسی پر مثال کے طور پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں ہے صحیح تو وہ قرض لے کر جاتا ہے ٹھیک ہے قرض قابل ادائیگی رقم کو کہتے ہیں ٹھیک بعد لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ قرض ہسنا کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقابل واپسی ہو ایسا نہیں ہے قرض ہسنا اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر نفے کے دیا جائے ایک لاکھ روپئے دیے تو ایک لاکھ پر ہی لوٹائے جائیں گے یہ قرض ہسنا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے دیے ہیں زائد لیے جائیں گے یہ سودی قرض ہے ٹھیک تو ہسنا کا لفظ سودی قرضے کے تعلق سے بیان ہوتا, ہے. بیان ہوتا ہے ایسا نہیں کہ قرض جو ہے وہ ایسی رقم ہے جو قابل واپسی نہ ہو قرض قابل واپسی رقم ہے قرض لینے کی گنجائش موجود ہے جو شخص بآسانی قرض اتار سکتا ہو <coughs> اس کے لیے قرض لینا مایوب بھی نہیں ہے आ, تو قرض اور سوال الگ الگ چیزیں ہیں تو اگر کسی کمیٹی نکلی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ان رقم سے حج پر چلا جاؤں تو کمیٹی کے جو پیسے ہیں وہ ایسا قرضہ ہوتا ہے کہ جس کا اتارنا آسان ہوتا ہے اور اس پر بندہ اپنے آپ کو شرمندگی پر بھی پیش نہیں کرتا ایک دوستانہ ماحول والی بات ہوتی ہے تو ایک طریقہ کا چل رہا تو اس میں کوئی حج نہیں ہے اگلا سوال یہ تھا کہ نبی اکرم علیہ ساط اسلام کی طرف سے حجے بدل کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم علیہ سات السلام کی طرف سے حجے بدل بلا شبہ ہو سکتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ پر حج فرض تھا اگر فرض تھا جی تو کیا آپ نے وہ کر لیا ہے ٹھیک اگر کسی پر حج فرض ہے اور اس نے اپنا حج نہیں کیا اور وہ نفلی حج کرنا چاہتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی پر قربانی فرض ہے وہ اپنی قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی نہیں کرتا نفلی قربانیاں دیتا ہے تو اپنا فرض چھوڑ کے نفل اختیار کرنا اس کی شریعت متحرہ اجازت نہیں دیتی تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر اپنا حج کر چکے ہیں تو پھر آپ بلا شبہ آپ حج بدل کیجئے اور حج بدل کرنے کا جو آپ حج بدل کر رہے ہیں یہ نفلی حج بدل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا اپنا حج ادا کریں نفلی حج بدل کا طریقہ یہ ہے آپ پورا اپنا حج ادا کریں اپنی نیت کریں اپنا طلبیہ پڑھیں اراکان عراق, جتنے بھی اراکین ہیں تمام کو ادا کریں اور آخر میں اس کا ثواب بارگاہ ر صلاح معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیں تو یہ کرنا ہوگا اس سے پہلے سوال یہ تھا کہ پاسپورٹ کے لیے نہیں آ سکتا جی فیصل بھائی خود آنا ضروری ہے پاسپورٹ کے لیے پاسپورٹ دینا ضروری ہے ابھی تو ضروری نہیں ہے کاپیاں دے <سلام> جو پاسپورٹ جو جمع کرائے گا پاسپورٹ بنوانا ہے مجھے اس کے لیے جانا پڑے گا فوٹو کاپی پاسپورٹ بنا نہیں ہے تو اگر پاسپورٹ نہیں بناوا اور کسی کو بیرون ملک سے آ کے بنانا ہے تو بھی ہوگا اور انہیں تو جمع کروانا ہے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی سے ہو جائے گا کاپی جمع کروانی ہوتی ہے ایسا جمع کروانا ہوگی تو فوٹو کاپی جمع فوٹو کاپی جمع کروانی ہوتی دو عدد اور اگر جانا ہوگا تب تب اور کتنا حدہ پہلے جو شخص باہر ہے وہ تو پاسپورٹ جو نہیں بھیج سکتا جی پی سی آر والے اگر بتائیں تو الحبیب اللہ علیہ اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ فی الوقت فوٹو کاپی کافی ہے ٹھیک اور اب جو شخص باہر ہے مثال کے طور پر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں تین مہینے پہلے جمع کراؤ دو مہینے پہلے جمع کراؤ اب جو باہر والا ہے وہ چالیس دن تو ویسے حج کے لے جائے گا یا ایک مہینہ دو مہینے پہلے وہ آ جائے تو کیا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے گورنمنٹ کو درخواست دے گا صحیح. کہ میں بیرونی ملک ہوں ودارت حج کو آجی آج کے میں آج درخواست دے گا کہ میں بیرونی ملک میں ہوں میں اس وقت پاسپورٹ جمع نہیں کروا سکتا اور میں فلاں تاریخ تک آ جاؤں گا صحیح. تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اس کو رائت دی جاتی ہے اس کا پاسپورٹ پھر اہم وقت پر ہی جمع کیا جاتا ہے ٹھیک تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ بیرانو ملک میں ہیں تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے طریقہ بیان کر دیا آپ کی فوٹو کاپی بھیجا جانا ہی کافی ہے آپ حج کے فارم بھروائیں اور ہمت پکڑیں ٹھیک ہے کچھ کال بھی اور حج بدل سے متعلق ہمارے پاس ایک مدد کو دستہ بھی کال شامل کرتے ہیں جی کال دیجئے میرا نام محمد طاہر اطاریہ جی محتوز روڈیا لاہور سے اس حساب سے سوال یہ ہے کہ بارہ اور تیرہ کی جو مینا میں محقوف ہوتا ہے کیا دوسرا سوال یہ کہنا تھا کہ ابھی جو بتایا کہ فلاحے مدینہ میں جو مومیڈ ہاسپٹل معاملہ جو ہو رہے ہیں کیا وہ شہر میں بھی ہو رہے ہیں میں بھی ہو رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم اتنا سمجھ سکے کہ جو فلاحان مدینہ میں حج فارم جمع ہو رہے ہیں دیگر شہروں میں بھی ہو رہے ہیں لاہور میں بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا ہے جو مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے وہ سمجھ نہیں آیا جی وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا جو بارہ تیرہ سے وقوف کے حوالے سے آپ نے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہے وہ آواز کلیئر نہیں دی البتہ لاہور میں جمع ہو رہے ہیں فارمس لاہور میں ہو رہے ہیں فارم جمع ہو رہے ہیں آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آشقان رسول صاحب رابطہ کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو مقام اور ٹائمنگ وغیرہ بتا دی جائے گی اگلی کون دیجیے سلام علیکم ورحمت علیکم السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں نومان اختاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حج فرض ہے لیکن اگر طبیعت ساتھ نہ دیتی ہو مثلا اگر کسی کو الٹی ہو یا مطلب برش برداشت نہ ہو تو وہ کیا کرے ٹھیک ہے جی اگلی کولام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں عبد القیمتاری خیر سر پر سے عرض کر رہا ہوں پیارے مبلغین دعوت اسلامی سوال یہ ہے حج تین قسم کا ہے جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اب فارم بھریں گی تو ابھی سے وہ ان کو نیت کرنی ہوگی کہ میں حج افراد کر رہی ہوں یعنی جو بھی حج کرنا ہے اس کی نیت ابھی سے کرنی ہوگی یا جب جائیں گے اس وقت نیت کرنی ہوگی جی. رہنمائی فرمائے ٹھیک ہے جی ابھی پورے رہنمائی دیتے موتی صاحب سے لے کے اگلی کال دیجیے سید اتار محمد شاہ رختاری ہند امانی کابینہ کے شہر بندی راجستان سے بھان کر رہا ہوں ماشاءاللہ مہروز بھائی آج کا جو سلسلہ ہے حج کس پر فرض ہے ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے اور مہروز بھائی مفتی صاحب کی بارگاہ کا میرا سوال ہے کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ اللہ آپ اللہ کی طرف سے نوازے نواز گئے ہو اچھا پیسہ ہے اب تو حج کر لو تو اسلامی بھائی کہتا ہے کہ ابھی تو میرا چھوٹا بیٹا بیٹا ہوا ہے بڑا بیٹا بیٹا ہوا ہے بیٹی بیٹی ہوئی ہے ان کی شادی کروں میرے پر بوجھ اتر جائے گا تب سوچوں گا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے اگر پریشانی مبتلا ہوتا ہے تو یہ تو کہتا ہے کہ میرا تو حج یہ ہو رہا ہے وہاں جا کر کیا کروں گا تیسرا سوال یہ میرا یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی اسلامی بہن جن کے محرم نہ ہو وہ حج کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے غیر محرم کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں چاچا یا بھائی بنا کر اور اگر نہیں جا سکتی تو پھر وہ کیا کرے اس صورت میں اس کی رہنمائی فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ رخ بھائی آپ نے ایک ہی کال میں پانچ چھ کام کر لی ہیں بہرحال آپ کی کال آ ہے اور مختصر آپ نے سوالات سن لیے جواب دیتے ہیں پہلے ایک کال اور شامل کرنے جی محمد رازیل اختاری پنجاب کے ضلع گجرات شہر لالا مساف سے عرض کر رہا ہوں اسی صاحب کی برگاہ میں علم یہ کرنی تھی کہ کچھ لوگ جو عرب میں مقیم ہے اپنے والدین کو بلا لیتے ہیں عمرہ کے ویزا پر تو ان کو وہ لوگ کچھ ایام ینگ کے کچھ ایک دو ماہ پہلے جو بلاتے ہیں یا زیادہ ماہ پہلے والدین کو اپنے پاس رکھتے ہیں پھر جب ایام حج آتے ہیں تو وہ جیسے تیسے بھی کر کے والدین کو حج کروا کے تو پھر پاکستان واپس بھیجوا دیتے تو ضرور اس کے بارے میں فرمایا کیا ایسا کرنے سے جن پر حج تو کیا یہ فرض ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی جو کال عادل بھائی جزاک اللہ خیر انشاءاللہ شاء صاحب سے جواب لیتے ہیں جی آخری اس سے لیتے ہیں جی غیر قانونی طور پر اگر کسی نے حج کیا ہے یعنی کہ ایک تو باقاعدہ ضابطہ ہوتا ہے یہاں کی وزارت اور وہاں کی وزارت مل کر ایک پروگرام بناتی ہے اور اس کے اندر ہوٹل بک ہوتے ہیں خیمے بک ہوتے ہیں اور مختلف معلم یا کمپنیوں کے ذریعے سہولیات لے کر ٹرانسپورٹیشن لے کر حج کیا جاتا ہے یہ ایک باضابطہ قانونی طریقہ ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی جاتا ہے تو خود کو قانونی, اے, قانون کے خلاف ورزی پر پیش کرتے ہوئے ذلت اور رسوائی پر پیش کرتا ہے اور اس کے حوالے سے ہر سال یہی خبریں آتی ہیں کہ لوگ پکڑے گئے جیلوں میں ڈالے گئے مشکلات ہوئی احرام بھی ان کے بظاہر کھول دیے گئے صرف چادر اتارنے سے تو ارام نہیں کھلتا احرام اسی وقت کھلے گا جب اس کے کھولنے کی شرائط پائے جائیں گی لیکن کوئی شخص جو ہے کسی بھی طرح سے پہنچ گیا ہے عرفات اور نوز الحجہ کو زہر کے بعد زہر شروع ہونے سے لے کر فجر تک ایک لمحہ بھی وہ عرفات میں حالت احرام میں حج کے ارام میں پایا گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا اور حج کا جو دوسرا فریضہ ہے طواف زیارت وہ بھی اس نے ادا کر لیا تو حج کے دو فرائض ادا کر لیے اس نے حج اس کا ہو جائے گا واجبات ادا کر لیے تو پورا حج ادا ہو جائے گا تو غیر قانونی طریقے سے حج کرنا ایک برائی ہے ایک غلط بات ہے لیکن اگر حج کیا گیا ہے تو بہرحال فرض ادا ہو جائے گا اور یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اس طریقے کو اختیار کرنے سے بچنا ضروری ہے थी. دوسرا سوال آ, ہمارے ہندسے تھے جی شاہ رخ بھائی ان کا ایک سوال تو یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اولاد کی شادی کرنی ہے میں اس میں کچھ اضافہ کروں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو گھر بنانا ہے جی گھر بنانا ہے گاڑی جو بھی اپنی ضروریات طے کی بہت سارے ایسے چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس کا تعلق حج کی رخصت سے نہیں ہوتا اولاد کی شادی جو ہے وہ ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو حج کا فریضہ ہے اس میں تاخیر کی اجازت ہو حج جب فرض ہو گیا ہے تو بہرحال حج ادا کرنا پڑے گا اور تاخیر کی گنجائش نہیں ہے روایتوں میں یہ الفاظ ہیں یعنی مفہومرد کر رہا ہوں کہ حج کرنے سے تو رزق میں برکت ہوتی ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے فرمایا نبی اکرم علیہ سات السلام نے حج کرو غنی ہو جاؤ گے تو حج کرنے سے تو بندہ جو ہے وہ غنی ہوتا ہے اور اس کا جو مال ہے وہ بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میں الاسباب ہے بعض اوقات جو ہے وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ابھی بھی ایک سوال آیا ہوا نا وہ سوال صرف ایک نفسیاتی پریشر لیا ہوا ہے کہ مجھے جو لگتی ہے میں, میں, میں کسے کروں گا میں رش میں کیسے جاؤں گا خوف آتا ہے آج ہی ایک سوال کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ ہمارا تو ایک سال کا بچہ ہے نبھلیں گے اس کو ہم میں نے کہا اس کو لے جا سکتے ہیں ہاں بالکل لے جا سکتے ہیں مالش کے ساتھ بھی ہے ڈر کیسے سنبھالیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں خیالات ہوتے ہیں اعتبار بعض اوقات آتے ہیں بندہ جب پلاننگ کرنا شروع کرتا ہے بچوں سے جن میں آتے ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جہاز میں ہم کیسے بیٹھیں گے ہم تو کبھی زندگی میں بیٹھے نہیں ہے تو ڈر جائیں گے تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جہاز میں جب جہاز اٹھتا ہے تو کس نے چیخ ماری ہو ٹھیک ہے کہ جہاز ہے تو ہو ہے کوئی خوف تاری کر کے اپنے اوپر بیٹا ہوا تو شاید بچی دے اس دیں جو کام نہیں کیا ہوتا اس کا ایک نفسیاتی پریشر تو ہوتا ہے ہوتا ہے یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نفسیاتی پریشر رہے گا آپ کے سامنے یہ چیز رہے گی کہ کیسے ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا یہ ایک فطرتی چیز ہے یہ ہونی ہونی ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی آنی ہے اس کو اتنا رہنے لیکن صحیح صحیح صاحب اسی طرح اسی کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ صاحب استطاعت ہیں جی جی اور عمرے پر عمرہ کئے جا رہے ہیں حج کی جو ہے قسم کی رقم بھی ہے صاحب استطاعت ہیں لیکن حج کی ترکیب نہیں بناتے بلکہ عمرہ بھی نہیں کیے جا رہے پوری فیملی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں جی, جی ہاں پوری فیملی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں لاکھوں لاکھ کا خرچہ کرتے ہیں اور بعض لوگ ہیں سب نہیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ آسان ہے برعکس اس کے کہ حج تھوڑا مشکل ہے ڈیز بھی زیادہ ہیں مشقت بھی زیادہ ہے یہ بھی ایک ہے دیکھیے ابھی جو الٹی اور اس کے تعلق جتنی بھی, بھی, بھی, بھی فرض عبادات ہیں واجب عبادات ہیں ان کا اصل مسود تو امتحان ہے جی, جی جو نفلی عبادات ہیں وہ تو انسان کو مزید ترقی دیتی ہیں جی لیکن فرض اور واجبات جو ہیں وہ امتحان ہے کہ بندہ اپنی ترجیح پر عمل کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے جی ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس عمل نہیں کر رہا کہ اس کو اتنے دن وہاں گزارنے پڑیں گے کیسے گزارے گا صحیح. گھر سے نہیں نکلا تو یہ اس کی خطا ہے صحیح. اس نے نافرمانی کی بے ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے کار, کاروبار میں نقصان ہو جائے گا हुँ. کاروبار ختم تو نہیں ہو جائے گا نا ٹھیک کاروبار سوچے ہیں نقصان ہو ضروری نہیں ہے بہت ساری جو نا چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کل کو اگر بچہ جو اسپتال میں پہنچ جائے اور آپ, آپ کا پورا مہینہ جو ہے اسپتال کے اندر گزر جائے تو پھر اس کاروبار کو کس نے سنبھالا ٹھیک سارے معاملہ انسان اپنے طور پر چیزیں کریٹ کرتا ہے کیا یہ تو نہیں کہ اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی بعض اوقات وہ جس جگہ سے بھاگ رہا ہوتا ہے ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں جی جب حج فرض ہے اور جانا کوئی دشوار نہیں ہے مال سے ہے دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو جانا پڑے گا تو پھر یہ بچوں کی شادی ہے گھر ہے یا جو بھی کام ہے اللہ نے چاہتا ہوں وہ بھی ہوئی چاہیے ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنا جی بات یہ نہیں کہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنا اصل بات یہ ہے کہ عورت کسی بھی سفر پر جو شری مسافت پر ہے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی اور اس کو ضروری ہے کہ محرم کے ساتھ جائے اگر حج کا سفر ہے تو اور زیادہ ضروری ہے عام طور پر جو حج کا سفر ہوتا ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہی ہوتا ہے تو روایتوں میں آیا کہ ایک ایک قدم کے بدلے گنا لکھا جاتا ہے صورت کے لیے Allah کہ جو بغیر محرم کے سفر کرتی ہے تو پاکیزہ سفر اتنا عظیم سفر اور بغیر محرم کے جانا امتحان یہی ہے ایک ہماری چاہت ہے ہم اللہ کا گھر دیکھیں جی ہم روزہ رسول دیکھیں جی اور ایک شریعت کا حکم ہے محرم کے بغیر جانے کی اجازت نہیں تو ہم اپنی چاہت کو شریعت کے حکم پر قربان کریں گے جی ایسا نہیں ہے کہ ہم شریعت کے حکم کی پامالی کرتے ہوئے اپنی چاہت کو ترجیح دیں جی تو <coughs> کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے بڑے, بڑے نصیب کرم نصیب کے ہیں فیصلے بڑے نصیب بڑے نصیب, بڑے نصیب کی بات ہے سوال کا ایک حصہ تھا انہوں نے یعنی میں خلاصہ کر لوں جی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شخص شریعت کی نافرامانی کر کے جاتا ہے جی قریب تو پہنچ جاتا ہے لیکن اگر وہ عمل مقبول نہ ہوا تو کیا ہوگا اللہ حکمر تو ملے ہی اس کو راستے میں صحیح اس کو وہ عمل بھی داؤ ملا جائے گا اگر نہیں جاتا اور اس پر کرم ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اللہ حکمر باقیات ایسے واقعات ہیں کہ لوگ نہیں پہنچ سکے لیکن کرم کے دروازے کھل گئے مجھ ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سب مالی حیثیت ہوتی ہے ان سے بولو حج کر لو تو کہتے ہمارا حج یہیں پہ ہو رہا ہے اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مشقت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جو ہے اپنا گھر باہر چلا رہے ہیں یہ اور پھر اسی میں اگر میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ بعض کاموں کے حوالے سے جیسے درود پاک کے حوالے سے بھی آیا کہ جو ایک بار درود پاک پڑتا ہے تو حج کے ثواب کی بھی بشارت آہادی میں آئی ہے تو اب جن اعمال پہ حج کے ثواب کی بشارت آئی ہے جیسے والدین کو دیکھے گا تو حج کا ثواب ہے تو اس کو لے کر اس کو لے کر کوئی بولے مجھے تو حج ہی نہیں کرنا میں نے تو گویا کہ کر لیا اس کا ثواب مل گیا تو ایسوں کے لیے کا حکم دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں جی دونوں الگ الگ باتیں ایک تو ہے کہ کوئی شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے ٹھیک یہ انکار کفر ہوگا اللہ کبیر حج کی فرضیت جو ہے وہ اجماع امت سے ثابت ہے ٹھیک اگر کوئی وقتی طور پر نہیں جا رہا تاخیر کی گنجائش موجود ہے ٹھیک ہے تاخیر یا کوئی بہانا بناتا ہے بعد میں جاؤں گا یہ بات اور ہے ٹھیک ہے وہ بہانا حقیقی ہے یا مصنوعی ہے ٹھیک ہے گانا بات ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پر حج فرض ہی کہ حج فرض ہی ہونے کے باوجود وہ نجائز جانا جائز ہی نہیں اس کے لیے ٹھیک ہے یا فرض حج ہے نہیں میں جا کر کرنا عرفات میں جا کے کرنا اور وہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ نہیں میرے امال ہی اس کا نمل بدل ہے تو یہ بہت سخت جملہ ہے اس پر توبہ کرنا ضروری ہے دوسری چیز ہے امال کا ثواب ٹھیک تو تین مرتبہ سورح اخلاص پڑھنے والے کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے بالکل ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک جو پڑھنے کی اہمیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک تو یہ جو فضائل ہیں یہ فضائل تو یہ بتا رہے ہیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے اللہ خبر ان با... عبادت کے ذریعے کیا مقصود ہے حج کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ دیئے حج مشقت والی عبادت ہے بندہ جاتا ہے سفر کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مشقت والی عبادت پر جو ثواب رکھا ہے وہ فلاں فلاں عبادت میں بھی رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ در حقیقت حج کی عظمت بیان ہو رہی ہے صحیح تو یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی اور عبادت ہجکا نیمل بدل حج کا بدل بن سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سر کال کثیر ہے ہمارے پاس ہاں حاضر جی جی ہے جی کہاں گاڑی بتا رہی ہے دس بج کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں اچھا چلے بارہ کال دیجیے تین کال دیجیے پہلے آپ معلومات لینی تھی کہ انہوں نے بتایا حج کے لیے جو پروگرام لگا ہوا ہے اس پر فرض ہے تو اگر کسی کا پاسپورٹ بارہ فروری دو ہزار انیس تک ہو تو کیا اس کا فارم جمع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی بارہ فروری 2019 یہ فصل بھائی جواب دیں جی بالکل جمع ہو سکتا ہے وہ اپنی کاپیاں جمع کرا لیں اور اس کو اپنے پاسپورٹ کو رینیول کرا لیں اور اس کی سلپ لگا دیں بس اردو میں بولے نا جی ڈیٹ کیا ہے کب تک کی ڈیمانڈ ہے 12 فروری انیس 20 فروری آسان سا حل ہے جنوری تو چل ہی چلے جائیں پاسپورٹ آفس اور اس پر اسٹمپ لگوا لیں کینسل کی اور نئی پرچی بنوا لیں پرچی فارم جمع کروا دیں گے ٹھیک ہے وہ پاسپورٹ وہ بھی اس کی کاپی لگا لیں اور رسید بھی لگا دیں اس کے لیے اگلی کال دیجیے سوال میرا یہ ہے حج کے سلسلے میں مالو افراد ایکسٹرا ہونا چاہیے کہ نہیں حج پہ جانے کے اخراجات کے علاوہ جو کہ پیچھے گھر کے دوسرے اخراج کے لیے تاکہ یہ ضروری ہے کہ نہیں یہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ جو حج پر جائے گا تو اسے گھر میں اتنی رقم ہو کہ اس کے بچے جو ہیں وہ کھانا پینا کر سکے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میرا نام سیاد ستانی ہے مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا نام میں اگر مجھ پہ حج قرض نہیں ہے مطلب شاید استطاعت نہیں ہوں لیکن میں کوئی ذرائع ایسے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ ارینجمنٹ کر سکتا ہوں اس کے لیے تو اس طرح سے حج کرنے سے ارینجمنٹ کر کے یا ڈون لے کر حج کرنے سے کیا فرض ثابت ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض اتارنا آپ کے آسان ہے تو قرض مانگنے میں بھی حج نہیں ہے کوئی شخص کسی بھی طرح پہنچ گیا حج کرنے اور اس نے نفل کی نیت نہیں کی تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حج کے پیسے جمع کرانے کے برابر پراپرٹی ہو پلاٹ ہے زمین ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے یہ ذرا آپ یاد فرما دیں ٹھیک ہے جی دیکھیے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ جو گھر ہے اب آپ کی ضرورت کی چیز ہے اس کو بیچنا ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ کیا کیا پراپرٹی ہے آپ کے پاس اس کو دیکھا جائے گا جو زائد چیزیں ہیں اس کے بیچنے کا تو حکم ہوگا لیکن آپ نے پلاٹ اور پراپرٹی کا نام لیا ہے تفصیل اس کی کیا ہے یہ واضح نہیں ہے جس گھر میں آدمی رہتا ہے وہ ایک لاکھ کا ہو یا ایک کروڑ کا ہو یا پانچ کروڑ کا ہو یا دس کروڑ کا ہو اس کو بیچنا ضروری نہیں ہے اس کی رقم شمار نہیں ہوگی جب آپ اپنی بیلنس شیٹ کاؤنٹ کریں گے بلکہ اس کے علاوہ اگر کوئی پراپرٹی ہے تو اس کی تفصیل دیکھی جائے گی کیا ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے میں اورنگی ٹاؤن زیادہ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شب جو ہے وہ صحت مند ہے اس پہ حج فرض ہے انہوں نے نہیں کیا آخری وقت میں جو ہے جب وہ نادینا ہو گیا یا صحت اجازت نہیں دے رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے شریعت کا حج کے حوالے سے ایسی صورت میں دو صورتیں بنتی ہیں اگر اس کے پاس مال برقرار ہے مال موجود ہے تو دوسرے آدمی کو حجے بدل کے لیے بھیجے گا صحیح. دوسرا آدمی اس کی طرف سے حج بدل کرے گا اور یہ حج بدل فرض کی صورت ہوگی थी. اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے थी. تو اس پر وسیعت کر کے جانا واجب ہے کہ میرے ورثہ جو ہیں وہ میرے ترکے سے میرا حج کروائیں اور ترکہ اگر نہ ہو تو اپنی طرف سے حج کر لیں اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنے مال سے میری طرف سے حج کر لیں تو یہ جو دونوں صورتیں ہوں گی کہ اگر زندگی میں بھیجتا ہے کسی کو یا وسیعت چھوڑ کر جاتا ہے اور پھر اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہ خود جاتے ہیں یا کسی کو بھیجتے ہیں یہ دونوں حجے بدل فرض کی صورتیں بنیں گی ٹھیک کالز ہیں اب آپ فرمائیں کیا کرنا آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں مدن کے ناظرین کو بھی کر دوں گا چلے بار بار نہیں میں تھوڑا کہ دوسری تیسری دفعہ کیوں پوچھ مفتی صاحب سے جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ مفتی صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے تو ویسے تو ہمارے پاس ٹائم ہے آگے لے کے جانے کا لیکن میں مفتی صاحب کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں مجھے طبیعت کا احساس یوں ہو رہا کہ مفتی صاحب کو سوکس پہنے ہوئے میں میں بہت کم دیکھا ہے لیکن آج سوکس پہنے ہوئے اس کا مطلب ہے طبیعت کچھ دھیمی ہوئی ہوئی ہے طبیعت کچھ ناساز ہے اس لیے میں نے پوچھا جی, جی حج بدل کا بھی کلپ ہے ہمارے پاس حج بدل کا بھی حج بدل کا کلپ دیجیے اس کے بعد پھر مزید کال ہم ہیں نیکیاں کمانے کا ایک اور ذریعہ صلی حدیب صلی اللہ تعالی عل محمد <سلام> اے آشیقان رسول جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کی خدمت محرض ہے کہ ایسے داؤدابی میں بے شمار آشیقان رسول ہے کہ جو اپنے پیسوں سے تو شاید مدینہ نہیں دیکھ سکتے لیکن جب بلائے آکان خود ہی انتظام ہو گئے ہو سکتا ہے آپ سے کام لے لیا جائے آپ جس کو مدینے بھیجیں گے حج کے لیے بھیجیں گے یقیناً اس کا دل خوش ہوگا اور مسلمان کے دل خوش کرنے کی فضیلت مرخبہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ و کے بعد سب اعمال میں اللہ ازبل کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے لہذا آپ کو اگر حج بدل کروانا ہے یا ماں باپ کے اشارۂ ثباب کے لیے ویسے گوشت پاک کے اشار ثباب کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء اکرام صحابہ اکرام کے صحابہ کرام کے رام کے کے لیے اگر حج پر بھیجنا چاہتے ہیں نفل حج کے لیے تو حج بدل حج نفل کے لیے تو آپ دعوت اسلامی کا آشکا نصول کے لیے ضرور ترکیب فرمائیے گا آپ ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے اس نمبر پر رابطہ کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال کرے یا اللہ جو کوئی دعوت سانی والے آج رسول رسول لیے نفل حجی یا حج بدل کی ترکیب کرے اسے اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے اور ایک کاش پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نژ کے وقت اس پر کرم فرمائے اور اس کو کلمہ پڑھائے یہ دعائیں مجھ کے سردار کے حق میں بھی قبول ہوں صلی اللہ تعالیٰ حدیب صلی اللہ تعالیٰ محمد, اللہ تعالی محمد یاد رہے کہ آپ کی رقم سے ہم غریب ہی کو حج کروائیں یہ ضروری نہیں برائے کرم ہمیں رقم اس اجازت کے ساتھ دیجیے کہ دعوت اسلامی جس عشق رسول کو چاہے آپ کی رقم سے حج کروائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بہن کو اس کے محرم کے ساتھ حج پر بھیجا جائے اللہ خیر ہم نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ تو یہی تھا کہ حجے بدل فرض کی کیا صورت ہے اور یہ جو کلپ چلایا گیا اس کا ایک تعلق یوں بنتا ہے کہ اگر کسی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کسی اور کو بھیجنا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی کی خدمات حاضر ہیں اور ویسے بھی فقہ کرام میں لکھا ہے کہ حج بدر کے لیے اسے شخص کا جانا پسندیدہ نہیں ہے جس نے حج کیا نہ ہو کیونکہ وہ غلطیاں کرے گا تو یہاں جو جائیں گے کسی نہ کسی حد تک شد رکھتے ہیں دین کی اور اگر کوئی عام ولی بھی جاتا ہے تو بہرحال رفیق الرمین اور دیگر کتابیں پڑتا ہے اس کا ایک زوک ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ بعض علماء کو بھی بھیجا جائے تو یوں حج بدل کے تعلق سے یہ کلپ تھا اور حج بدل پر کوئی بھیجنے کا خواہش مند ہے تو ان نمبروں پر رابطہ کر کے جو اب اس میں چلائے گئے تھے بھیج سکتا ہے ہے جی مزید کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شاہد اتاری کوٹ غلام محمد پاک کی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ حج جب فرض نہ ہوا ہو اور اس سے پہلے حج کر لیا اب جب حج کے شرائط لاگو ہو گئے فرض ہو گیا تو کیا اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا اور اسی طرح اگر کسی نے کفر بک دیا ہو جس طرح نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو حج بھی برباد ہو گیا یعنی ختم ہو گیا پھر دوبارہ اس پر فرض ہونے کی صورت میں کیا دوبارہ وہ حج کرے گا ٹھیک ہے جی کفر اگر کوئی وق دیتا ہے تو اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور حج بھی اس کا برباد ہو گیا اب اگر شرائط پائے جاتی ہیں دوبارہ سے تو اس کو حج کرنا ہوگا ٹھیک نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے جو نمازیں پڑھی تھیں وہ قزا کرے یہ حکم نہیں دیا جائے گا حج کا اور نماز کا اس بارے میں معاملہ مختلف ہے ٹھیک ہے پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ کسی نے حج کر لیا اور اس وقت شرائط نہیں پائی جاتی تھی تو شرائط کی تفصیل ہے نا اگر بالغ نہیں تھا تو وہ شمار نہیں ہوگا اگر مالی اعتبار سے شرائط نہیں پائی جاتی تھی غریب تھا حج ادا کر لیا اس کا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ نفل کی نیت تو نہیں کی تھی اگر کسی نے نفل کی نیت کی تھی تو حج فرض نہیں ہوگا اور اگر کسی کی نیت متلقن حج کی تھی بھی حج کو جا رہا ہوں جی یا خاص نے یہی نیت کی کہ میرا فرض ادا ہو جائے ان دونوں صورتوں کے اندر اس کا حج ادا ہو گیا شرائط پائے جانے کے بعد حج کرنا اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی کال تھی تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی عمر جانے تو اس کا فرض ہے نہیں یہ کال ہماری سمجھ میں نہیں آئی نہیں سمجھ میں آ گئی ہے عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے عمرہ اور حج الگ الگ اعمال ہیں حج کی فرضیت میں عمرہ کہیں بھی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ حج عمرے کی وجہ سے فرض ہوتا ہے عمرہ جدا گانا عبادت ہے حج جدا گانا عبادت ہے اچھا ایک سوال اور بھی آیا تھا ही. کہ حج کے فارم بھرتے وقت نیت کون سے لکھوانی ہے جی تو حج کے فارم بھرتے وقت کوئی بھی نیت لکھوانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ تعین کرنا ضروری ہے کہ میں فلاں آج کروں گا تو جب آپ جائیں گے اور احرام باندھیں گے تو آپ اپنا شیڈول دیکھیں گے کہ آپ کا شیڈول کس طرح کا ہے آپ کہاں اتر رہے ہیں کہاں نہیں اتر رہے بعض زائرین مدینہ میں اترتے ہیں برائرات جا کر تو وہ احرام باندھ کر بھی نہیں جاتے احرام باندھ کر وہ زائرین جاتے ہیں کہ جنہیں جدہ اترنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ فیصلہ کیجئے گا سب سے افضل جو حج ہے وہ ہے یعنی حج کی تین قسمیں ہیں حج تمتو ہے حج کران ہے اور حج افراد ہے سب سے افضل جو حج ہے وہ حج کران ہے اس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے اور پھر احرام میں ہی رہنا ہوتا ہے جب تک کہ حج نہ ہو جائے تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن جن کی فلائٹیں نزدیک ہوتی ہیں آخری دنوں میں جاتی ہیں ان کے لیے آسان ہوتا ہے تو اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ پہلے اس بات کا تعین کریں کون سا حج فرض ہے پھر آپ فارم جمع کروائیں اسے اگر کسی نے گورنمنٹ اسکیم میں فارم جمع کرایا اپنی فیملی کا اور اس کا جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہی ریجیکٹ ہو گیا نام نہیں آیا تو اب کیا ان سب پر حج کرنا فرض ہوگا یہ سوال آیا ہمارے پاس کسی کا بھی نام نہیں آیا کسی کا بھی نام نہیں آیا حج تو فرض ہو گیا ہے حج فرض ہو جانا حج فرض تھا نہیں تھا نہیں ایک جیسے والد والد نے جانا تھا اب انہوں نے پوری فیملی کا ہی گورنمنٹ سکیم کے تحت جمع کرا دیا ہے لیکن گورنمنٹ سکیم میں نام نہیں آیا تو اب کیا پرائیویٹ سے ان پہ جانے پہ سب کے لیے لازم ہو گیا چھوٹی اماؤنٹ گورنمنٹ کی دو ستر کی اماؤنٹ ہے اب پوری فیملی کو سب لے جائے گا تو وہ تو ساڑھے چار پانچ کر دیے کہنا تھا یہ وہ سوال ہے بس ٹیکنیکل سوال ہے تو میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آپ میرے رقم سچ پہ چلے جائیں جی آپ پر حج آپ پر استطاعت ثابت نہیں ہوئی یہ مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ پر اس پیشکش کا ماننا اور ایکسپٹ کرنا لازم ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی آدمی دوسرے کو گفٹ کر دے اور گفٹ کی شرائط پائے جائیں تو پھر وہ اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اب اس کی ملکیت جب ثابت ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پر قرضہ تو نہیں ہے قرضے وغیرہ سے زائد بچ کے اس کے بعد پیسے بچتے ہیں اب اس پر فرض ہوگا اب کسی نے صرف گورنمنٹ میں کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی ہے کسی اور کی طرف سے تو براہ راست تو اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے جی تو اس لیے کافی مشکل ہے کہ ان لوگوں پر اس وجہ سے آج فرض ہو کافی مشکل ہے کال دیجیے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی اکٹھے ہاتھ پر نہیں جا سکتے عورت کے لیے اس کا محرم یعنی نسبی محرم یا کوئی بھی محرم اور ہونا چاہیے جواب اس فرما دیجیے دیکھیں ہم نے تو ایک تنوہ کے لیے ایک مسئلہ عرض کیا تھا جی کہ شوہر جو ہے وہ محرم سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے یہ بھی عرض کیا تھا تو شوہر کے ساتھ بلا شبہ جا سکتی ہے آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اس سوال پوچھ لیا ورنہ یہ کنفیوژن آپ کے ذرا میں رہ جاتی تو فی ایک غلط بات ذرے میں رہتی اور آپ کے پوچھنے پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے ججک محسوس نہیں کی اور پوچھا جی یہی ہوتا ہے جب بھی علم کی بات کی بیان کی جاتی ہے تو اس بات کے تعلق سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جی تو وہ سوالات کو کر لینے چاہیے ٹھیک ہے مفتی یہاں پہ جو ایک بات مجھے آ رہی مجھے نہیں پتا اس سلسلے کے بعد آپ کیا مدنی پھول دیں گے لیکن یہ میڈیکل شاپ جو ہوتی ہے اس پہ جو بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر کیسے ہی وہ لائنیں بنا کے دے دے اچھا اچھا پڑا لکھا بندہ جو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے ہی کیا لیکن جب وہ میڈیکل شاپ پہ ہے میڈیسن شاپ پہ پہنچتا ہے تو وہ نسخہ دیکھتے جو ہے نا یہ دوائیں میرے ساتھ بھی اکثر یہی ہوتا ہے وہ سوال میری سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور شاید اوروں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن مفتی صاحب ماشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت فرمایا علم کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمایا کال کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شدید سے عرض کر رہا ہوں وقت صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو ہم پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں اس میں جب کبھی ملازمت ختم ہوتی ہے تو گریجویٹی کے پیسے ملتے ہیں تو ان پیسوں کا استعمال کرنا کیسا ہے اور کیا ان پیسوں کے ذریعے سے ہم حج کر سکتے ہیں فرض حج جزاک اللہ خیر ہے جو آپ فرما دیں ٹھیک ہے جی دیکھیں آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ گریجویٹی کی جو رقم جمع ہوتی ہے وہ تو اس وقت ملے گی جب ہم نوکری چھوڑیں گے ملتائی. اس سے پہلے تو وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہوتی تو جب ہم اپنا حساب لگائیں گے بیلنس شیٹ بنائیں گے تو اس رقم کو شامل کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس رقم پر جب زکوات فرض ہو رہی ہے زکوات اس لیے فرض ہو رہی ہے کہ وہ آپ کی اپنی رقم ہے زکات میں ہر سال اس کی زکات ادا کرنی ہے تو حج کی فرضیت کے تعلق سے بھی اس رقم کو شمار کریں گے اور وہ ملکیت میں بنتی ہے اور ملکیت میں بنتی ہے تو فی الوقت ہاتھ میں نہیں ہے تو کردہ لیا جا سکتا ہے پہلے تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ گریجویٹی کی رقم سے حج کرنا جو آپ کا دوسرا سوال تھا جی مجھے جی اصل سوال تھا آپ کا تو گریجویٹی کی جو رقم ہوتی ہے پرائیویٹ اداروں میں تین طرح کی ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کی تنخواہ سے مینہا ہوئی مائنس ہوئی دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو کمپنی نے خود اتنی رقم شامل کی تیسری رقم وہ ہوتی ہے جو بینک نے سود کے طور پر ادا کی تو جو سود کی رقم ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکوط کو دیں گے سود کی رقم ساج نہیں کر سکتے سود کی رقم مال حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالی پاک ہے پاک ہی مال کو قبول فرماتا ہے حج بھی پاک مال سے کرنا ضروری ہے لیکن جو آپ کی اپنی جمع کردہ رقم تھی یا جو کمپنی نے آپ کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ڈال... ڈالی تھی وہ رقم آپ ہی کی ہے اس سے آپ حج ادا کریں گے اگلی کال تھی میں نے پہلے سر ہے اب میں نے دوسرا حاضر کرنا ہے وہ میں اپنی والدہ کی پود ہوگی والدی پود ان میں سے کس کا پہلے حاضر کروں دیکھیں اگر استطاعت ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں اگلے سال بھی بات آنے جا سکتا ہوں تو والد افضل کے والدہ بڑا اہم سوال کر دیا ہے تو کوئی ضابطہ میں نے تو نہیں پڑھا کہ آپ والد کی نیت پہلے کریں والدہ کی پہلے کریں لیکن ماں کا جو مقام ہے بہرحال وہ فائق ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ایک کا ہی کرین یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کے اندر جو ہے وہ ایک سے زائد افراد کو شریک ثواب کیا جا سکتا ہے نبی اکرم علیہ ساۃو السلام نے ایک مینڈا جو ہے قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے کیا اور ایک مینڈا جو ہے وہ پوری امت کی طرف سے کیا تو پوری امت کو ایک مہنڈے کے ثواب میں آپ علیہ ساطو السلام نے جمع فرمایا تو اگر آپ دونوں کے لیے کریں گے تو بھی ٹھیک ہے ایک کے لیے کریں گے تو بھی ٹھیک ہے اب آپ اپنے ذک کو دیکھ لیں کہ کس سے زیادہ قلبی لگاؤ ہے اس کو ترجیح دے اگر ان دونوں میں سے والدین میں سے کسی ایک پر فرض ہو تو نہیں کہہ رہے انتقال ہو گیا ٹھیک اگر انتقال سے پہلے فرض ہوا ہو نہیں ادا کیا تو اب اولاد کرنا چاہ رہی ہے تو والدین زندہ ہے نہیں دون کا ہی انتقال ہوگ اگر اور ان میں سے کسی ایک پہ فرض رہا تھا لیکن ادا نہیں کر سکتے تھے اگر فرض رہا تھا اور انہوں نے وسیعت نہیں کی تو اولاد اگر ان کے طرف سے حج کرے گی یہ بھی نفلی حج بدل ہی ہوگا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں جس طرح حج اس پر فرض ہے چل رہا ہے, ہے, ہے, ہے جس میں ایک سوالات کیے گئے کہ حج کس پر فرض ہے جس میں بوڑھے لوگوں پر بھی اور بیمار ہیں اس کی پر بھی جو معذور ہیں یا نابینا ہیں اس پر بھی, بھی بہت سارے سوالات ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیروں میں زخم ہو اور بہت گھیرے زخم ہو اور روزوں کی بنیاد پر ڈریسنگ کرنی ہو تو اس پر حج کا کیا لاگو ہوگا اس سے پر؟ برائے مہربانی اس کی رہنمائی پر گھیرے زخم ٹھیک ہے سوال سے لگ رہا ہے کہ آپ نے پورا سستا دیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے تو دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس سے پہلے کچھ سوالات ہمارے بھی ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ اب جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے حج اب فرض ہوا یا اس سے پہلے ہو چکا تھا اور اب اگر فرض ہوا ہے تو ڈریسنگ کس طرح کی ہے کیونکہ حج اب بہت آسان ہو چکا ہے اتنا مشکل نہیں رہا ایک یا ایک یوں سمجھ لیں کہ مرلہ ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ جب لوگ عرفات سے مزدلفہ آنے کے بعد منا جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ پیدل جاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ جاتے ہیں تو کافی دقت کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ اگر کوئی جانے والا ہے اور آپ کی جو ویل چیئر چلا سکتا ہے آپ کو جانا چاہیے لیکن زخم کی نوعیت کس طرح کی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہی یہ کہا جائے گا کہ آپ پر جانا ضروری ہے یا نہیں اگر ایسی صورت حال ہے کہ آپ جو ہے وہ اس مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے قرب ناک مشقت ہے تو ایسی صورت کے اندر بلا شبہ تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے یہ حج فرض ہو جی جی اور وہ نہ کرے اس پر کیا وعید ہے حج فرض ہو اور نہ کرے تو نبی اکرم علی صلاسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نسرانی ہو کر اب اس روایت کی کئی تشریحات علماء نے بیان کی ہیں ایک تو یہ تشریح بیان کی ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ گناہ ہوتے ہیں تو اس شخص نے بھی گناہ کا کام کیا دوسرا یہ کہ ان کے دین میں حج نہیں تھا تو اس نے بھی وہ عمل کیا کہ جو ان کے مشابہ ہے تو یوں اتنی اور بھی اس کی تشیات بند کی گئی ہیں تو حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا یہ فسق ہے حرام کام ہے اور وہ لوگ جو نفلی عبادات نفلی مالی عبادات کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے نفلی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو مال سی ہی ہوتے ہیں لیکن جو ان پر فرض ہے حج وہ ادا نہیں کر رہے ہوتے تو وہ گناگار ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری ویڈے ہیں جو آدیش میں بیان ہوئی ہیں یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ حج بدل کے لیے میرے پاس اسپاب بھی ہیں اور کوئی ظاہری رکاوٹ بھی نہیں ہے مطلب میں نہیں جانا چاہتا کوئی وجہ سستی کے سے خوف کے سے وہاں رش ہوتا ہے تو میں کسی کو بھیج دوں تو میرا فرض ادا ہو جائے دیکھیے حج بدل عام حالات میں تو ہے ہی نہیں حج بدل تو ان حالات میں ہے کہ حج فرض ہو گیا جس سے عورت حج فرض ہو گیا اس کو رخساتے ہوئے انتظار کرے Allah اب عمر کا ایسا حصہ آ گیا کہ اب زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں اور کوئی مل بھی نہیں رہا محرم بھی کوئی نہیں رہا تو وہ کسی کو بھیج سکتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے بوڑھا ہو گیا نابینا ہو گیا تو تب اسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کسی اور کو بھیج سکیں ایسا نہیں ہے کہ عام حالات کے اندر بھی جناب آپ کے پاس یہ آپشن ہے آپشن نہیں ہے یہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ آپشن ملتا ہے صاحب حرض تھا اور پیمنٹ بھی جمع کروا دی پرائیویٹ سے یا گورمنٹ سے بال فرض جی لیکن جانے سے قبل ہی فوت ہو گئے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے بندہ فوت ہو گیا ہاں وہ فوت ہو گیا جو جا رہے تو ان کا انتقال ہو گیا پہلے ہی ارادہ تھا لیکن فوت ہو گئے فوت ہو گئے تو ناما مل بند ہو گیا نہیں ان کی طرف سے کوئی حج کی ترکی بنائے گا گھر والوں میں سے اگر وسیعت کی تھی تو حج بدل ورسا کو کرنا ہوگا جی وسیعت جی نہیں کی تھی تو حج بدل نہیں کرنا ہوگا اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہیے تھا کافی درپیش ہوتا ہے کہ فارم بھر لیے گئے جی جی اور اس کی جو بندے کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی کے ساتھ جا رہی تھی تو وہ چونکہ عدت میں آ جائے گی لہذا وہ نہیں جا سکتی وہ بھی نہیں اب جا سکتی جا سکتی جا سکتی اندازہ لگائیں کہ عدت کے کیسے حکام ہیں سخت حقام ہیں حج پر نہیں جا سکتی جی آج کل تو عدت کے متعلق ایسا کانسیپٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ سنجیدگی سے بعض لوگ لینے کی تیار ہی نہیں ہے جی کہ عدت جیسے کوئی حکم ہی نہیں ہے تلاک جی جی جی جی لے کے جی جناب جی اس طریقے سے آزادگی کے ساتھ لوگوں کو گھومنا پھرنا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ان کو گھر میں بیٹھنا ضروری نہیں تھا اسی طریقے سے فوتگی کی بیت اضافی بیت پابندی ہے جیسے تو اندازہ لگائیے کہ حج پر نہیں جا سکتی اس کی بیٹی جو عدت میں جو عدت میں حج کا فارم تبھی بھرا جا رہا ہے جی جی اور جب حج پہ وہ جائے گی تو تو غالباً کی عدت کی پیریڈ بھی گزر جائے گا ہم نے تو عرض کیا ہے کہ جا نہیں سکتی جب وہ جائے گی اس دوران اگر عدت میں ہوں تو اس دوران اگر عدت میں ہو تو وہ نہیں جائے گی کی اگر اس کی عزت مثال کے طور پر جلدی ختم ہو رہی ہے تو آخری فلائٹس کے لیے درخواست ہے کہ بھائی اس سے پہلے میں نہیں آ سکتی آخری فلائٹ میں بھیجا جائے میری عزت ختم ہو جائے گی تو درخواست دینے کی گنجائش تو ہوتی ہے نا باقی بالکل ٹھیک جی. ہے مسلم استطام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور استطام پہ ایک دو کالز لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک چیز کا تعارف ضرور کرا دوں آج ہم نے یہ سلسلہ کیا یہ ایک ہی قسط پر مشتمل سلسلہ ہمارا جو ہو رہا ہے اور سال میں یہ ایک ہی قسط کرتے ہیں حج کس پر فرض ہے ایک یہ قسط ہوئی اور اب اس کا جو اگلا ایڈیشن ہوگا اس کا نام بھی مختلف ہوگا کام بھی مختلف ہوگا اس کا نام ہوگا احکام حج انشاءاللہ شاء اللہ شوال سے زیقت کے مہینے تک مفتی صاحب سلسلہ کرتے ہیں مدانی چینل پر جس کا نام ہے احکام حج ان اللہ از چودہ سو انتالیس سن ہجری میں بھی یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ حضر مفتی صاحب ہوں گے سلسلہ احکام حج ہوگا جس میں حج کے احکام بیان کیے جائیں گے ابھی فرض حج فرض ہونے کے احکام بیان کیے گئے اس سلسلے میں حج کی حج کی ادائیگی کا پروسیجر طریقہ کار اور اس کے مختلف جو مدنی گلدستے ہم بنائیں گے پروسیجر جو ہے اس کے وہ آپ کو دکھائیں گے حج کے فرائض حج کے واجبات حج کے احکام حج کے مسائل حج کے آداب اور مکے مدینے میں جو آپ نے حاضریاں دینی ہے اس کے آداب بیان کریں گے raptur, اس اسی حوالے سے بھی آپ کچھ ان شاء اللہ عزیز عقاء میں سلسلہ شبار مکرم کے آخر ہم شروع کرتے ہیں سات یا آٹھ اس کی قسطیں ہوتی ہیں اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہوگا ان ٹھیک ہے ان شاء اللہ یہ سلسلہ تو ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے لیکن یقینی طور پہ ابھی بھی کالز باقی ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے پی سی آر میں کالز ہیں آپ کی ساری کالز نہیں لے سکیں گے اگر ہم کنٹینیو بھی رکھیں تو بہرحال کسی نہ کسی وقت جا کے اس کو کلوز کرنا ہوگا اب جو افراد جو اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ابھی سے دیکھنا شروع ہوئے کچھ دیر پہلے سے دیکھنا شروع کیا ہے کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے مدنی چینل پر سلسلہ دارو لفتا ہے اہل سنت روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تقریباً آتا ہے جمعرات کے دن اثر کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مدنی چینل پر کال کرنے کے علاوہ مدنی چینل کی اسکرین پہ پر بھی کچھ دیر میں دیکھیں گے دارالفتاح اہل سنت کے نمبر آ رہے ہوں گے ان نمبر پہ فون کر کے آپ ابتدائی معلومات لے سکتے ہیں دارالفتا اہل سنت کی جو مختلف شاخیں ہیں وہاں جا کر بالمشافہ مختانی کرام سے علماء کرام سے اپنے متعلق یہ مسائل جان سکتے ہیں کہ آیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے اور دیگر جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ جان سکتے ہیں دارالفتا سنت کے سلسلے بھی ہوتے ہیں مغرب کے بعد جی تو ان سلسلوں میں بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں ایک کلام میں نے کیا ہے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اختتام کرتے ہیں رسول کو بعد اب حج کی سعادت نصیب فرمائے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول بھی فرمائے آپ میں سے جو خوش نصیب آشقان رسول حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں بارگاہ رسالت میں حاضری دے تو پیش کی عرض ہے کہ جب آپ پہنچیں تو ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا ہمارے لیے بھی وہاں پہ دعا کیجیے گا اللہ رب العزت بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے کل دن انشاءاللہ شاء اللہ ارد وجل دوپہر دو بجے یہ سلسلہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا آپ وہاں سے بھی دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا فیس بک لائیو کا جو پیج ہے انشاءاللہ جو وہاں پہ بھی موجود ہوگا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا اطافائے بالخصوص جو خوش نصیب آشخار رسول حج کے لیے جائیں گے حجب اللہ کے لیے جائیں گے ان کے لیے امیر اہل سنت کے مایا ناز تسنیس رفیق الحرمید انشاء اللہ حز بڑی معاون و مددگار ثابت ہوگی اور اسین بمسمت ثابت ہوگی اس کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیے بلکہ زیادہ تعداد میں لے جائیے تاکہ وہاں پہ آشقان رسول میں آپ تقسیم کرتے رہیں اسی طریقے سے آشقان رسول کی ایک سو تیس جو ہے یہ بھی لیتے جائیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ